كتاب السرقة وقطاع الطريق إذا سرق البالغ العاقل عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم مغروبة كانت أو غير مغروبة من حرز لا شبهة فيه وجب عليه القطع والعبد والحر فيه سباء ويجب القطع بإقراره مرة واحدة اویشہ دتی شاہدین سریکا چوری کو کہتے ہیں بھائی چوری کرنا اور کتا جمع ہے قاطع سے طریق بھائی قتع طریق کہتے ہیں زبردستی مال لے لینا ایسی جگہ پر جہاں کوئی مدد کو نہ آ سکے بھائی ڈاکہ ڈالنا سمجھ میں آیا بھائی کسی سے زبردستی مال چھین لینا بھائی ایسے مقام پر جہاں کوئی مدد کو نہ آ سکے تو یہ سریکہ کو سرقہ سبرا کہتے ہیں بھائی اور یہ جو قطع طریق ہے ڈاکہ ڈالنا اس کو سرقہ سبرا بھی کہتے ہیں بھائی سرقہ, صغرہ اور سرقہ, خبرہ سرقہ کی تعریف آپ کے حاشے میں دی ہوئی ہے اس کو بھی نوٹ کر لیں ہی فی سرقہ عبارت غیر الخفیہ یہ غی سرقہ عربی زبان میں عبارت عبارت ہے انعقال تو غیر کے مال کو لے لینا اعلی وجہ الخفیہ پوشیدہ طور پر غیر کے مال کو پوشیدہ طور پر لے لینا یہ کیا کہلاتا ہے سرقہ کہلاتا ہے یہ عربی زبان میں ہے وفی شری اور اصطلاح شریعت کے اندر اخب و مکلفن لے لینا کسی مکلب کا عاقل بالغ شخص کا لے لینا قدر شرتی دراہیما دس درہم کی مقدار مضروبتن ڈھلے ہوئے یعنی جن پر مہر لگی ہوئی ہے بھائی ایک ویسے چاندی ہے ایک وہ چاندی جس سے درہم بنا لیے گئے ہیں اس پر مہر لگا دی گئی ہے بھائی دس درہم دس ڈھلے ہوئے درہموں کی مقدار او مکان جن کو محفوظ کیا گیا ہے کسی مکان کے ذریعے یا کسی محافظ کے ذریعے بھائی حفاظت کرنے والے کے ذریعے سمجھ میں آیا تو خفیہ طور پر کسی مکلب کا دس درہم کی مقدار لے لینا ایسے مال میں سے جسے کسی مکان میں محفوظ کیا گیا تھا یا کوئی حفاظت کرنے والا اس کے پاس موجود تھا اس مال کو خفیہ طور پر لے لینا کیا کہلاتا ہے سرقہ کہلاتا ہے سرقہ کی اس تاریخ سے معلوم ہوا کہ کم از کم دس درہم کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا بھائی دس درہم سے کم کی چوری ہو تو اس میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بھائی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا نیز وہ مال محفوظ بھی ہو جس کو چور نے چورایا ہے دس درہم کے برابر ہو اور محفوظ بھی ہو تو دس درہم یا اس سے زائد چوری کی ہے اور ایسے مال کی چوری کی ہے جس کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا تھا تو اس صورت میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور اگر جو چیت چوری کی ہے وہ دستر ہم سے کم کی ہے یا اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا گیا تھا تو اس صورت میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بھئی دیکھئے بھئی اب کتاب پرید اذا سرق البالغ العاقل عشرت دراہیما او ما قیمته عشرت دراہیما مضروبتن کانت او غیر مضروبتن جب چرا لے کوئی بال غاقل شخص آشارہ تھا دراہیما دس دراہیم کو او ما یا ایسی چیز کو قیمت ماں جس کی قیمت دس تراہیم ہے بھائی سمجھ میں آیا اور چیزوں میں درہموں کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا وہ ایسی چیز کو جس کی قیمت دس تراہیم ہے مضروبتاً کانت او غیر مضروبطن چاہے وہ ڈھلے ہوئے ہوں یا ڈھلے ہوئے نہ ہو بھائی مہر لگی ہو یا مہر ان پر لگی نہ ہو لیکن قیمت کتنی ہونی چاہیے دس در دس در ہم مین ہر کہتے ہیں حفاظت کو اور محفوظ جگہ کو بھائی محفوظ جگہ کو اور حفاظت کو جب یہ چرالے آخر بالغ آدمی دس دراہیم یا ایسی چیز کو جس کی قیمت دس دراہیم ہے مین کس سے ایسی محفوظ جگہ سے لا شبہ تفی جس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو ہوئی ایسی محفوظ جگہ سے جس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو تو کہتے ہیں وجب ہل قطر تو اس پر قطع واجب ہوئے بھائی یعنی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا دایا ہاتھ بھائی جو شخص چوری کر لیتا ہے اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے تو کہتے ہیں جس نے ایسا مال چرایا دس دراہیم چرائے یا دس دراہیم کے برابر کوئی چیز چرائی ایسی محفوظ جگہ سے جس میں کسی قسم کا شبہ نہیں بھائی کیا مانا شبہ نہیں بھائی کا شبہ آ گیا حفاظت کے اندر مثلاً بھائی کسی قریبی محرم رشتہ دار کے گھر سے کوئی چیز چورا لی تو یہاں شبہ آ گیا حفاظت میں کیا آیا کیسے بھائی محرم رشتہ داروں کے گھر انسان کو آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے آزادانہ کیا ہے محرم رشتہ داروں کے گھر انسان آتا جاتا ہے جب وہاں آنے جانے کی اسے اجازت ہے تو اس شخص کے لیے وہاں پورا نہ رہا بھائی حفاظت پوری طرح بھائی داخل ہو گیا تو حرز اس کے لیے ختم ہو گیا یا نہیں ہو گیا گھر میں تو چیزیں حفاظت کے ساتھ رکھی جاتی ہیں کہ کوئی شخص وہاں داخل نہیں ہو سکتا چیز محفوظ رہے گی جب یہ اندر چلا گیا تو حرز رہا اس سے اس سے چیز محفوظ نہیں تو اب یہ وہاں سے کوئی چیز چورا لیتا ہے تو یہاں چونکہ خرز اس کے لیے کم ہو گیا تھا یا ختم تھا اس کے لیے نہ رہا تو اس پر اب قتوی یاد نہیں ہے ہاں محفوظ جگہ سے کوئی شخص چورائے گا جہاں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے تو پھر اس پر قطری یاد ہے اور اس نے تو ایسی جگہ سے چیز چوری کی ہے جہاں اس کو آنے جانے کی اجازت تھی تو اس کے لیے خرض نہ رہا خرض تو ضروری تھا بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو اس پر قطع واجب ہے والعبد والحر القرفی سوا اور غلام اور آزاد اس میں برابر ہیں بھائی غلام چوری کرے تو اس میں بھی قطر یاد آئے گا آزاد آدمی چوری کرے تو اس کے اندر بھی قطع یاد آئے گا بھائی کیونکہ یہاں پر مولانا آیت میں مطلق آیا ہے غلام آزاد کی تفصیل نہیں ہے بھائی تارق السارخ و سارکھ تو فما اور نیل غلام کے لیے سزا نصف ہوا کرتی ہے یا نصف ہو ہی نہیں سکتی بھائی تنصیف ممکن ہی نہیں ہے تو اس لیے اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا وہ عجیب القطرو بھی اقرار ہی مر ہوں واحدہ اور واجب ہوگا فطا اس کے ایک مرتبہ اقرار سے ہی بھائی ایک مرتبہ بھی اقرار کر لیتا ہے چوری کا تو اس کا ہاتھ کاٹنا واجب ہو جائے گا بھائی واجب ہو جائے گا باقی وہ جو زنا کے مسئلے میں چار مرتبہ قرار آیا تھا چار مرتبہ قرار بھائی وہ تو نفس سے ثابت تھا حدیث سے ثابت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مائز رضی اللہ عنہ سے چار مرتبہ قرار لیا چار الگ مجلسوں میں وہ ایک مرتبہ اقرار کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم توبر استغفار کی تلقین کر کے ان کو واپس بھیج دیتے تو چار اقرار آئے تو وہ نف حدیث سے ثابت ہوئے تھے جب کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے لہذا ایک ہی مرتبہ اقرار سے چیز ثابت ہو جایا کرتی ہے تو یہاں بھی ایک ہی مرتبہ کیا ہوگی اقرار سے چیز ثابت ہو جائے گی تو قطع ثابت ہو جائے گا و یجب اور قطاع کو ثابت ہو جائے گا بی اقرار ہی مرتبہ واحدہ اس کے ایک مرتبہ کے قرار سے او بی شہادتی شاہدین یا دو گواہوں کی گواہی سے دو گواہوں کی گواہی بھائی اور میں نے بتایا تھا حدود کے اندر عورتوں کی گواہی قبول نہیں بھائی تو یہاں صرف مردوں کی دو مرد گواہیاں قابل اعتماد صورت <خُتِعًا> مسئلہ یہ کئی آدمیوں نے مل کر ایک جگہ سے چوری کی تو کیا اب سب کا ہاتھ کاٹا جائے گا صاحب قدوری فرما رہے ہیں بھائی جو مال انہوں نے چوری کیا ہے وہ ان پر تقسیم کر کے دیکھا جائے گا اگر ہر شخص کے حصے میں کتنے دراہیم آ رہے ہیں دس دراہیم سے زیادہ تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا ورنہ نہیں کاٹا جائے گا تو پھر سب کا ہاتھ اگر سب کے دس دس یا اس سے زیادہ مقدار ہرے کے حصے میں آ رہی ہے تو پھر سب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو کہتے ہیں وہی دشتارہ کا جماعت انفی سر قطین جب شریک ہوئی ایک جماعت چوری کے اندر بک الدم آشارہ تو دراہیما پس پہنچے ان میں سے ہر ایک کو دس تراہیم یعنی ہر ایک کے حصے میں دس دراہیمائیں خوتی آ تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا بھائی اچھا یہ دس دراہیم بنتے کتنے ہیں بھائی ذرا حساب تو لگاؤ ایک درہم کتنے کے برابر تھا تین ماشے ایک رتی اور کم سے رتی رتی کا پانچواں حصہ بھائی آپ کو میں نے بتایا تھا بھائی کہ آٹھ رتیاں ہوں تو ایک ماشا بنتا ہے اور بارہ ماشے ہوں تو ایک تولہ بنتا ہے آٹھ رتی کا کیا بنتا ہے ماشا اور بارہ ماشے ہوں تو ایک تولہ اور ایک درہم میں کتنے ماشے ہیں تین ماشے اور ایک رتی اور کم سے رتی یعنی رتی کا پانچواں حصہ اچھا کتنے ہیں دس دراہی میں ہر درہم کتنے کے برابر ہے تین ماشے ایک رسی اور رسی تو تین تین معاشی ہیں ہر درہم میں تو دس درہموں میں کتنے ماشے ہو گئے تیس ماشے تیس ماشے گئے اچھا تیس ماشے اب باقی رسیوں کا ذرا حساب لگاؤ ہر درہم میں ایک ایک پوری رسی ہے یہ کتنی رسیاں ہو گئیں دس رسیاں ہو گئیں اچھا हर दृहन में एक रत्ती का पांचवा हिस्सा भी है यानी पांच हिस्से मिलेंगे तो एक रत्ती बनेगी तो दस दराहिम में ये कितने हो गई दो भाई पांच दराहिम हर एक में पांचवा हिस्सा है तो ये एक रसी फिर अगले पांच में भी एक रत्ती तो कुल कितनी रत्ियां हो गई दो ये हो गई और दस पहले थी कितनी हो गई बारह रत्तियां हो गई भाई اچھا اب اس کے معاشی بناؤ بارہ رتی کے ایک ماشے میں کتنی رتی آٹھ رتی تو یہ کتنا ماشے ہوئے ڈیڑھ ماشا ہوا کتنا ڈیڑھ ماشا اور پہلے کتنے ماشے تھے تیس ماشے تو یہ ساڑھے اکتیس ماشے ہو گئے ساڑھے اکتیس ماشے اب اس کے ذرا تولے بناؤ بارہ ماشے کا ایک تولہ ہے بارہ دینی چوبیس دو تولے پورے ہو گئے اور باقی کتنے رہ گئے ساڑھے سات ماشے ہاں ساڑھے سات ماشے یہ کتنے نصف تولہ کتنے کا ہوتا ہے چھ کا تو معلوم ہوا ڈھائی تولے یعنی تقریباً پونے تین تولے کے لگ بھگ کتنے تقریباً پونے تین تولے چاندی کے برابر کوئی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اب چاندی کی قیمت بدلتی رہتی ہے آج کل معلوم ہے بھائی کتنی قیمت ہے ساڑھے تین سو بس ساڑھے تین سو کے لگ بھگ اگر آج کل قیمت ہے تو حساب لگاؤ ذرا جی ساڑھے تین اور ساڑھے تین سات سو اور سولہ کر لو ذرا ایک سو پچہتر یہ کتنے ہو گئے آٹھ سو پچہتر اور کچھ اوپر ہو جائے گا پورا حساب آپ لگا لینا بھائی کتنا بنا تھا ڈھائی تولے اور ڈیڑھ ماشا بنا تھا ڈھائی تولے اور ڈیڑھ ماشا بنا تھا تو یہ آپ حساب پورا لگا سکتے ہیں آرام سے کہ کتنی چوری کے اندر ہاتھ کاٹا جائے گا وہ ان افا لم اقل اور اگر پہنچا أقل من ذالك اس سے کم لم یوقتا تو پھر قطع نہیں ہوگی پھر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بھائی اگر ہرے کے حصے میں ہم سے کم حصہ آیا تو پھر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ولائق تویو جدو تافی ہم مباحن في دار اسلامی تافح کہتے ہیں معمولی اور گھٹیا چیز کو تافی معمولی اور گٹیا چیز مباح تو آپ جانتے ہی ہیں بھائی جس کی اجازت ہو بھائی جس کی اجازت یہاں سے بتلا رہے ہیں بھائی کہ جو چیزیں مباح معمولی درجے کی ہیں اور مباح ہیں بھائی عام پائی جاتی ہیں ہر ایک کے لیے وہ جائز ہے اس کو حاصل کرنا اس کو لے لینا جیسے بھائی لکڑی ہے تو جنگل ہے تو مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی ملکیت ہے تو ہر شخص کے لیے جائز ہوتا ہے کہ جائز جا کر کیا کرے لکڑی لے کر آتے ہیں لوگ لاتے ہیں گھروں میں جلاتے ہیں بھائی تو یہ یا اسی طرح گھاس ہے بھائی سمجھ میں آیا تو یہ سب چیزیں گٹیا ادنا درجے کی ہیں معمولی ہیں اور مباح ایک کے لیے لینے کی اجازت ہے تو ان کی چوری کے اندر قصائی ہے بھئی. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ما صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمولی چیزوں پر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا بھائی یہ حدیث میں آتا ہے بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں بھائی تو کہتے ہیں ولہ ہم مباحن کی دار اسلام اور نہیں کاٹا جائے گا ہاتھ ان چیزوں کے اندر جو پائی جاتی ہیں اس حال, اس حال میں کہ وہ معمولی ہوں اور مباح ہوں فی دار الاسلام دار الاسلام میں سمجھ میں ہے جو دار الاسلام میں پائی جاتی ہیں اور معمولی اور مباح ہوتی ہیں کل خش ابی جیسے کہ عام لکڑی ہے بھائی ولخشیش اور گھاس ہے حشیش گھاس کو کہتے ہیں والقصب قصب کہتے ہیں کانے کو کانے نرکل بھائی کانا جانتے یا نہیں جانتے بھائی وہ جس سے قلم وغیرہ بناتے ہیں بھائی پانچ نما ہوتا ہے باریک سا بھائی بچے وہ تختی وغیرہ پر بھی جس سے لکھتے ہیں بھائی وس سمک سمک اسے کہتے ہیں مچھلی بھائی مچھلی بھی دریا سے ہر ایک پکڑ سکتا ہے جو پکڑنا چاہے وسطیت اور شکار بھی ہر ایک کو اجازت ہوتی ہے جو شکار کرنا چاہے تو یہ معمولی چیزیں ہیں ان کے اندر کوئی جوری کر لے گا تو خطا نہیں ہے ولا سیما یوس راؤ الفساد اور نہ ان چیزوں میں قطا ہے جن کی طرف جلدی آتا ہے فساد یعنی جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں جو چیزیں ہیں جلدی, جلدی, جلدی خراب ہو جانے والی ہیں جنہیں انسان محفوظ نہیں رکھ سکتا بھائی تو ان میں بھی قطا نہیں ہے بھائی کیسی کہ مثلاً کہتے ہیں کل فوا کی ہی جیسے تر پھل ہیں رت تر بائی تر پھل ہیں بھائی ان کو انسان زیادہ عرصہ نہیں رکھ سکتا بھائی سامنے میں آیا خربوزہ تربوز وغیرہ اور جتنے پھل ہیں جو زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرتے بھائی کچھ تو خشک پھل ہیں بھائی وہ تو عرصے تک پڑے رہتے ہیں یہ عام پھل زیادہ دینا نہیں رکھ سکتا انسان تو یہ جلدی خراب ہونے والی چیزیں ان میں قطری یاد نہیں ہے کل فوا کے ہر رسبتی جیسے کہ تر پھل ہیں وبنی اور دودھ ہے دودھ بھی جلدی خراب ہوتا ہے و لخمی اور گوشت ہے گوشت بھی جلدی خراب ہو جاتا ہے ولبیخ بتیک یاد رکھیے عربی زبان میں خربوزے کو بھی کہتے ہیں اور تربوز کو بھی کہتے ہیں بھائی تو یہ بھی جلدی خراب ہونے والی چیز ہے ولفا کے اور وہ پھل جو درخت پر لگا ہوا ہے لم يحصد اور وہ کھیتی جو ابھی کاٹی نہیں گئی بھائی درخت پر لگا ہوا پھل اور وہ کھیتی جو ابھی کاٹی نہیں گئی بھائی ان میں بھی قطر یاد نہیں ہے بھائی ان میں کیوں نہیں قطر یاد بھائی مسا کھیتی تو محفوظ رہنے والی چیز ہے اب سے تک کہتے ہیں بھائی آدم احراس کی وجہ سے آدم احراس کی وجہ سے اس میں حرز نہیں ہے حفاظت نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا کھیتی تو باہر لگی ہوئی ہے بھائی اس میں نہیں ہے اور حض ضروری تھا بھائی کہ حفاظت اور پھر اسے کوئی لے کر جائے تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے یہاں ہرز ہی نہیں ولا قطعی اور قطع نہیں ہے فی الشری ان شرابوں کے اندر المتی جو مستی آور ہوں وہ مشروبات جو مستی آور ہوں یعنی نشہ پیدا کرنے والے ہیں ان میں قطا نہیں ہے اگر کوئی چورا لے سمجھ میں آیا بھائی کیونکہ چوری کرنے والا کہے گا بھائی میں تو اس لیے لے کر جا رہا تھا تاکہ اس کو گراؤں سارے کو بھائی یہ تو جائز نہیں ہے لہذا میں ان کو گرانے کے لیے لے کے جا رہا تھا ولا پھر تمبور تمبور کہتے ہیں بھائی ستار کو ستار وہ آ... یہ گانے بجانے کا آلہ ہے وہ جس پر آ... تاریں لگی ہوتی ہیں بھائی سمجھ میں آیا تو وہ کیا کہتے ہیں گٹار بھائی ہاں تو یہ نئے نام ہے تو اس میں بھی قطع یاد نہیں ہے بھائی کیونکہ چور کہے گا میں تو اس لیے لے کر جا رہا تھا یہ تو گنا کال ہے میں اس کو توڑنا چاہتا تھا دراصل بھائی سمجھ میں آیا ولافی تمبوری اور نہ ہی ستار کے اندر ولافی سرا سر قطل مستحفی اور نہ ہی مستحق کہتے ہیں قرآن بھائی نہ ہی قرآن کی چوری کے اندر کوئی قرآن چوری کرتا ہے تو پھر اس میں بھی سارا نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی اس لیے کہ وہ کہے گا میں تو یہ تلاوت کے لیے لے کر جا رہا تھا میرے پاس نہیں تھا تو میں اسے لے کر جا رہا تھا اس لیے وہ انکان والے ہیلیات اگرچہ اس پر زیور ہو زیور کو کہتے ہیں یعنی اس پر چیک سونے کا کام ہی کیوں نہ ہوا ہو گئی اس پر ہو یا اس کی جلد پر آیا یا اس کے غلاف وغیرہ پر سونے کا کام ہوا ہے زیور ہے وہ بھی اس کے ساتھ کیوں نہ ہو پھر بھی قرآن کی چوری میں قطع یاد نہیں وجہ یہ کہ قرآن اصل ہے اور یہ چیزیں تابع ہیں اور اصل کا اعتبار ہوتا ہے تابع کا اعتبار نہیں ہوتا تو اب وہ زیور اس کے تابع ہو گیا اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ولاف فلیب مینا زہبی ولفی اور نہ اس صلیب کے اندر قطر ہے مینا زہبی ولفی جو کس سے ہو سونے اور چاندی سونے چاندی کی صلیب بنی ہوئی ہے بھائی وہ جس کی عیسائی جس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں بھائی جانتے نہیں جانتے, ہیں جانتے, ہیں جانتے, ہیں جانتے ہیں وہ کراس کی شکل تو وہ وہ کسی سے کوئی شخص چورا لیتا ہے اور سونے یا چاندی کی بنی ہوئی ہے تو کیا اس میں کتھائی یاد ہے کہتے ہیں نہیں بھائی اس کے اندر بھی کتھئی یاد نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی کہے گا میں تو کس لیے لے کر جا رہا تھا توڑنے کے لیے لے کر جا رہا تھا ضائع کرنے کے لیے ولا شطرج ولا نر شطرنج اور نرد نرد بھی یہ قدیم کھیل تھا مالانا جیسے یہ شطرنج ہے اسی طرح جیسے لڈو ہے اسی کی طرح کا ایک کھیل تھا بھائی تو نرد کہتے تھے بھائی اس کو اس کے اندر بھی قطعی یاد نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا بھائی سمجھا کیونکہ یہ ہلو لعب ہے کھیل کود کی چیزیں ہیں بھائی اور آلات لح میں سے ہی آ گئی تو چور کہہ سکتا ہے میں ان کو کسی لے کر جا رہا تھا ضائع کرنے کے لیے ان کو لے جا رہا تھا اور قطع نہیں ہے اعلیٰ تاریخی طبیل فور رہی آزاد بچے کو چور چوری کرنے والے بار بے ایک شخص ہے اس نے ایک بچے کو چورا لیا اور بچہ بھی کون ہے غلام نہیں ہے باندھی نہیں بلکہ آزاد بچہ ہے چھوٹا اسے چوری کر لیا تو کیا اس میں قطا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی قطع اس میں نہیں بھائی کیوں نہیں قطا کہتے ہیں وجہ یہ کہ چوری میں مال کا ہونا ضروری کہ چور کس چیز کو لے کر جائے مال کو لے کر جائے پھر ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور یہ آزاد آدمی یہ مال شمار نہیں ہوتا تو یہ مال نہیں اچھا بھائی اگر اس پر زیور ہو بچے پر زیور پہنایا ہوا ہے اب تو مال آ آپ کو اس کا ہاتھ کاٹا جانا چاہیے کہتے ہیں نہیں بھائی اب بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا وجہ یہ کہ بچہ اصل ہے زیور تابع ہے اور ہم آپ کو ضابطہ بتلا چکے ہیں کہ اصل کا اعتبار کیا جاتا ہے تابع کا اعتبار نہیں تو اصل جو ہے وہ بچہ ہے اور وہ مال نہیں ہے تو تابے چاہے مال ہو بھی ساتھ اس کا کو کوئی اعتبار نہیں تو کہتے ہیں ولاخار کان علیہ ہولی یون اور قطع نہیں ہے چھوٹے آزاد بچے کو چوری کرنے والے پر اگرچہ اس پر زیور ہو وہ ان کا نالے اگرچہ اس بچے پر زیور ہو ہولی یون جمع ہے حلیون کی بھائی اخلیت کی بھائی زیور سارے سارے قلاب دل کبیر اور نہ ہی بڑے غلام کو چوری کرنے والے پر فتح ہے بھائی ایک آدمی ہے اس نے دوسرے کے بڑے غلام کو کیا کر لیا چوری کر کے لے گیا کیا ہے اس پر قطع ہے نہیں بھائی اس پر بھی قطع نہیں ہے بھائی کیا وجہ ہے بھائی بڑا یہ غلام ہے غلام تو مال شمار ہوتا ہے بیچا جاتا ہے نہیں بیچا جاتا اس کو <تصفيق> بیچا جاتا ہے خریدا جاتا ہے یہ تو مال ہے اس پر تو ہاتھ کاٹا جانا چاہیے کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ بڑے غلام کو لے کر گیا ہے اور بڑے غلام کے لے جانے کو کوئی بھی چوری نہیں کہتا وہ یہ زیادہ زیادہ کیا کہیں گے غصب کیا ہے یا دھوکے سے لے گیا ہے سمجھ میں آیا اس کو چوری نہیں کہتا کوئی و یقطع سارق العبد التغییر ہاں چھوٹے غلام کو چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا چھوٹا بچہ غلام تھا نا دو 2 4 ماہ کا تھا سال کا تھا دو سال کا تھا تین سال کا تھا صغیر غلام کو کوئی اٹھا کر لے گیا اب یہ مال ہے مولانا اور یہ چوری ہے ہر لحاظ سے لہذا اب اس میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا ہاں اگر بچہ بڑا ہے اپنے بارے میں با, بات چیت اپنے بارے میں بتا سکتا ہے بھائی بڑوں کی طرح بات کر سکتا ہے سمجھ میں آیا بھائی تعبیر کر سکتا ہے چیزوں کے بارے میں تو اب اس میں وہ اور بڑے کا حکم ایک ہی ہے تو بڑے کے اندر قطعی یاد نہیں تھا تو ایسا صغیر جو اپنی جو باتیں کر سکتا ہے اس کے اندر بھی قطعی یاد نہیں آئے گا بھائی ولا قطا کی دفاع تیری کلا اللہ کی دفاع اچھا بھائی رجسٹر چوری کرنے والا رجسٹر کاپی وغیرہ اس طرح کی چیزیں کوئی چوری کر لیتا ہے کیا اس پر خطا ہے یا خطا نہیں بھائی صاحب خدوری فرما رہے ہیں کہ کسی رجسٹر کو چوری کرنے والے پر قطع نہیں کیوں نہیں قطع کہتے ہیں وجہ یہ کہ رجسٹر کے اندر مقصود جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے جو اندر لکھا ہوا ہے وہ مقصود ہے اور وہ مال نہیں ہے اس تحریر وہ تحریر جو ہے وہ مال ہے وہ مال نہیں ہے بھائی تو لہذا وہ اس کے لیے چوری کر کے لے کے گیا اور وہ مال نہیں اگرچہ کاغذ تو مال ہے لیکن کاغذ تو تابے ہو گیا اصل تو کیا چیز ہے اس کے اندر مقصود وہ جو تحریر ہے وہ ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی لہذا معلوم ہوا کتب فقہ وغیرہ کوئی کتاب کوئی شخص چوری کر لے تو پھر چوری پر خطح یاد نہیں بئی کیونکہ ان میں مقصود وہ علم ہوتا ہے وہ حروف اور نقوش ہوتے ہیں کاغذ مقصود نہیں ہوتا ہاں البتہ کہتے ہیں اگر تاجر سے چوری کیا تو پھر اس صورت کے اندر ختہ آئے گی بھائی اس لیے کہ تاجر کیونکہ وہاں ورق مقصود ہے مال تجارت ہے سمجھ میں آیا بھائی ورق مقصود ہے کہتے ہیں ولاقتا کی دفاتری کلیہ اور قطع نہیں ہے تمام رجسٹروں کے اندر یعنی تمام کے تمام رجسٹروں میں قطع نہیں ہے اللہ کی دفاتری حساب مگر حساب کتاب کے رجسٹروں میں ان میں قطع ہے حساب کتاب اس لیے کہ وہاں اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ مقصود کیا ہوتے ہیں کاغذ مقصود ہو جاتا ہے اور کاغذ تو مال ہے لہذا مال کی چوری کی تو اس میں قطعیت آئے گا تو آپ اس لفظ کو چاہے پڑھیں فی دفاتر الحساب حساب کتاب کے رجسٹر یا آپ چاہیں تو پڑھیں فی دفاتر الخصاب حساب, حساب جمع ہے خاصب کی خاصب حساب, حساب کتاب کرنے والا حساب کتاب کرنے والوں کے رجسٹروں میں خطری یاد ہے بھائی کیونکہ اس میں مقصود کاغذ ہو جائے گا ولا یوکتا او سار کو کلبیوں ولا فہ دوں دفن اور ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا سارخ قلب کا کتے کو چرانے والے کا ولا فہ اور فہد چیتا یا بازوں نے لکھا ہے تیندوے کو کہتے ہیں بھائی یہ بھی چیتے کی نسل کا ایک جانور ہے البتہ چیتے کا جسم ذرا پتلا ہوتا ہے تیندوے کا جسم ذرا بھاری ہوتا ہے بھائی تو نہیں ہاتھ کاٹا جائے گا سارق قلب کا کتے کو چرانے والے کا اور چیتے کو چرانے والے کا بھائی کتا اور چیتا تو مال ہیں پھر کیوں نہیں ہاتھ کاٹا جائے گا کہتے ہیں نہیں بھائی الطلاق مال نہیں سمجھ میں آئے حتیٰ کہ امام شاہ فرم اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی بے بھی جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک یہ مال نہیں معلوم ہوا ان کے مال ہونے میں شک آ گیا جب شک آ گیا تو اس کی وجہ سے قطع یاد نہیں ہوگا <سؤال> ولا دف ان دف جانتے ہو کہ نہیں بھائی دف کے اندر بھی چونکہ آلات لہو لائٹ میں سے ہے لہٰذا اس کے اندر بھی قطع یاد نہیں ولا پبل <طَبْلِن> قبل جانتے ہو کہ نہیں جانتے ڈھول चुराया اس میں بھی نہیں ہے قطع کیوں والا مزمار مزمار کہتے ہیں باجے کو سارنگی کو ڈھول باجے وغیرہ کسی نے چرائے اس پر قطع یاد نہیں ہے بھائی وہ کہے گا میں रहा لیے لے کر جا رہا تھا میں تو ان کو ضائع کرنا چاہتا تھا وقت جی. ساج کہتے ہیں ساگوان کی لکڑی ساگوان کی لکڑی بھئی. کنا کنا کنا کہتے ہیں نیزے کو اور نیزے کی لکڑی کو آبنوس یہ ایک لکڑی ہے قیمتی بھئی سندل یہ بھی لکڑی ہے بھئی بھئی آپ کو ابھی بتلایا تھا کہ عام لکڑی کے اندر بھئی کتے یاد نہیں لیکن یہ جو لکڑیاں ہیں یہ قیمتی لکڑیاں بھئی سمجھ میں آیا تو یہ قیمتی لکڑیاں ہیں تو ان کے اندر قدر زیادہ ہے بھائی تو کہتے ہیں و یقطعوا راحت کاٹا جائے گا فس سا دیوالقنا ساغ ساغوان میں اور نیزے کی لکڑی میں والابنوسی اور ابنوس کی لکڑی میں وصفندلی اور صندل کی لکڑی میں کیونکہ یہ تو بڑی قیمتی لکڑیاں ہوت شمار ہوتی ہیں بھائی یہ تو ملتی نہیں کسی کو دستیاب ہی نہیں ہوتی بھائی و اذا تو خذا من الخشب اوانی او ابواب ان قطع فيها اچھا بھائی ضابطہ آپ کو بتلایا تھا عام لکڑی کس نے کسی کی چوری کی تو کیا ہاتھ کاٹا جائے گا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ ادنا درجے کی اور مباح چیزوں کے اندر خطے یاد نہیں بھائی ایک آدمی نے اس لکڑی سے برتن بنا لیے یا اس سے دروازے بنا لیے اب ان کو کوئی چوری کر لیتا ہے ان برتنوں یا دروازوں کو جو اس عام لکڑی کے بنے ہوئے کیا ہے یا خطرہ یاد نہیں کہتے ہیں ہاں بھائی اب یہ کیا ہے اب خطرے یاد آ جائے گا کیونکہ اس شخص نے اس میں اپنی کاریگری دکھائی اور اس کو ایک قیمتی مال میں تبدیل کر دیا بھائی کہتے ہیں وہ عیدت عیدمین الخش اور جب بنا لیے گئے عام لکڑی سے آوانی برتن اب واب یا دروازے کو تیا تو اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا جب جب کہ قیمت کہاں تک پہنچتی ہو دس دن ہم تک ولا قطا الا خا نخا ان اور قطع ید نہیں ہے خیانت کرنے والے پر خیانت کرنے والے مرد ولا خا اور نہ خیانت کرنے والی عورت بھائی سمجھ میں آیا بھائی بھائی کس کے پاس آپ نے مال رکھوایا تھا اس نے اس میں خیانت کر لی تو کیا اس پر قطح یاد ہے کہتے ہیں نہیں بھائی خیانت کرنے والے مرد یا عورت پر قطع یاد نہیں کیوں کہتے ہیں ان کو کوئی چور نہیں کہتا بھئی. اسی لیے تو ان کا نام کیا ہے خیانت کرنے والا خائن یا خائنہ کہیں گے چور نہیں کہتے بھائی اور ہاتھ کاٹنا یہ تو چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو یہ چوری کرنے والے نہیں بھائی ان کو خائن کہتے ہیں ولا نباشن نباش پر بھی قطع یاد نہیں ہے نباش کہتے ہیں کفن چور ہو گئی کافن چور ہو بھائی بھائی قدیم زمانے کے اندر کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا تو بڑا قیمتی ہوتا تھا اور سمجھنے آیا قیمتی ہوتا تھا آسانی سے ہر ایک کو دستیاب نہیں ہوتا تھا آج کل تو آپ کپڑا بہت عام ہو گیا ہر شخص آسانی سے لے سکتا ہے اس زمانے میں بڑا مشکل تھا بھائی نئے کپڑے بنوانا اور تو لوگ کیا کرتے تھے بعض لوگ پھر یہ مردوں کے کفن بھی چرا لیا کرتے تھے سمجھ میں آیا کوئی امیر شخص مرا بھائی اس کو بڑا قیمتی کفن دیا گیا تو وہ چور جوتے جاتے اور قبر کھودتے کفن نکال کر لے جاتے پھر وہ استعمال بھی کرتے یا بیچنا چاہتے بڑا قیمتی مال ہوتا بھائی مہنگا بک جاتا تھا تو یہ جو نباش ہے کفن چور کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں کہتے ہیں نہیں بھائی کفن چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیوں بھائی کہتے ہیں اس لیے کہ چوری کی تاریخ یہاں پوری طرح صادق نہیں آ رہی چوری کس کو کہتے تھے مال محفوظ کو لے کر جائے اور وہ مال محفوظ ہے جسے وہ لے کر گیا ہے کیا مردہ اپنے کفن کی حفاظت کر سکتا ہے تو وہاں محفوظ نہ رہا مال اس لیے وہاں پر قطع یاد نہیں بھائی یہ بات ساری قطر کی چل رہی ہے اور سزاؤں کی نہیں اور سزائیں دے قاضی جو مناسب سمجھے گا بات یہ چاہ رہی ہے کہ قطر ہوگا یا قطر نہیں اچھا بھائی ولا منت ولا مختلف منتخب نحب کا مانا لوٹ کر لوٹنا بھائی شہر کے اندر بھائی کسی سے مال لوٹ لینا زبردستی چھین لینا سمجھ میں آیا شہر کے اندر زبردستی کسی سے مال چھین لینا اس کے اندر بھی قطر یاد نہیں ہے ماننا سمجھ میں آیا بھائی قطع طریق میں بتلایا تھا میں نے قطر طریق کس کو کہتے ہیں ایسی جگہ مال زبردستی لے لینا جہاں کوئی مدد کو بھی نہیں آ سکتا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کر رہا ہے راستے میں سنسان جگہ پر کیا کیا اور کسی نے دوسرے کو لوٹ لیا یہ ہے قطر طریق شہر کے اندر لوٹ رہا ہے بھائی وہاں تو اگر ذرا تاخیر ہو جائے فوراً کیا ہوگی لوگ مدد کو پہنچ جائیں گے بھائی تو منتخب جو لوٹ مارک شہر میں لوٹنے والا ہے اس پر قطر نہیں ہے بھائی یہ حدیث میں آتا ہے بھائی ولا مختلف مختلف کہتے ہیں اچکے کو بھائی چکا جانتے ہیں یا نہیں جانتے جی بھائی ایک آدمی آپ کے پاس آیا سمجھ میں آیا آپ سے باتیں شروع کر دی آپ سائیکل سے اترے سائیکل کھڑی کی اس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں آپ نے ایک منٹ کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا پھر واپس مڑے دیکھا وہ آپ کی سائیکل پر بیٹھ کر تیزی سے فرار ہو رہے ہیں اچھا کہتے ہیں جھپٹا مار کے چیز لے جانے والا بھائی سمجھ میں جب تک آپ واپس مڑے سائیکل پہ وہ دور جا چکا تھا بھئی. بڑی دوڑ لگائی لیکن کابو نہیں کر سکے اچکا پر بھی قطع یاد نہیں ہے وہ لا یوک تھا سارے کو اور ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا وہ جو چوری کرنے والا ہے بیت المال سے بیت المال سے جو شوری کرتا ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بھائی کیوں نہیں کاٹا جائے گا کہتے ہیں وجہ یہ کہ بیت المال کے اندر جو مال رکھا ہوا ہے اس میں تمام مسلمانوں کا حصہ ہے اور یہ بھی انہی میں سے ہے تو اس کا بھی حصہ ہوا یا نہیں ہوا اس کا بھی حصہ ہوا تو شب آ گیا اور شبح کی وجہ سے حد کیا ہو جایا کرتی ہے ساخش ہو جاتی وَلَا مِمْ مَالِن اور نہ ایسے مال میں سے چوری کرنے والا کہ لِس سارِقِ فِي هِ شِرْكَتُن کہ جس کے اندر سارِقِ چور کی شرکت ہے بھئے شخص نے ایک ایسا مال چورایا کہ چور کی خود بھی اس کے اندر شرکت ہے اس کا حصہ ہے تو پھر یہاں پر بھی قطر ہیں یاد نہیں جیسے ابھی بیت المال میں گزرا وئے اس میں شرکت تھی وَمَنْ سَرَقَ مِنْ أَبَوَيْهِ أَوْوَلَدِ اودی رقمی محرمی مین ہوں لم یوگتا اور جس نے چوری کی مین ابوئی کس سے اپنے والدین سے اولدی ہی یا اپنی اولاد سے محرمی مین یا اپنے قریبی محرام رشتہ دار سے لم یوگتا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا میں کیوں نہیں کاٹا جائے گا کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں ہر کے اندر شبہ ہے حرف پوری نہیں حفاظت پوری کیونکہ اس کے لیے ان سب کے گھروں میں ان کے پاس آنا جانا کیا ہوتا ہے آزادی سے ہوتا ہے ایک کی چیزیں آزادی سے استعمال کرتے ہیں تو لہٰذا اب حفظ نہ رہا جب حیض نہیں تو حرض تو ضروری تھا بھائی وہ قدالی کا اداس سارا کا احد الدوجین من الآخری ابل حبد منز من سی بھی اور اسی طرح اگر چوری کرے احد الدوجینی میاں بیوی میں سے کوئی ایک من ال آخری دوسرے سے تو میاں بیوی میں بھی حرض نہیں ہوتا ایک دوسرے کی چیزیں کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں لہذا یہاں خطرے یاد نہیں ابل آبین سیدھی یا غلام کس سے چوری کرے اپنے آقا سے وجہ کہ غلام سے بھی حیث نہیں ہے وہ بھی کیا ہے گھر میں اس کو آنے جانے کی اجازت آو مرا آتی یا اپنے آقا کی بیوی سے غلام نے اپنے آقا کی بیوی کی چیز چرا لی تو بھی اس وقت قطر یاد نہیں کیونکہ حیض نہیں ہے بھائی سید یا اپنی جولام ہے بی بی کا اور غلام نے چوری کر لیپ یاد نہیں اویل مولان مکاتبی ہی یا آکا نے اپنے مکاتب سے چوری کر لی کس نے چوری کی آکا نے اور کس سے کی مکاتب سے تو پھر اس پر قطح یاد نہیں اس لیے کہ مکاطب کے مال میں آکا کا حصہ ہوتا ہے پر اس پر بدلے کتاب لازم کیا یا نہیں کیا وہ لے کر آئے گا بھائی نہ لا سکا پھر تو سارا کچھ ہی آکا کا ہو جائے گا وہ کزال کا سارے مغنمی اور اسی طرح چوری کرنے والا مال غنیمت سے مال غنیمت میں سے چوری کرنے والا اس پر بھی قطر یاد نہیں اس لیے کہ مال غنیمت میں بھی تمام مسلمانوں کا حصہ ہے بھائی اور چور بھی ان میں سے ایک ہے بھائی ول فرز والا زربین فی کا دوری ولبیوت و حافظ <بِلْحَافِذِي> یاد رکھیے یہ یا حرض حفاظت دو قسم پر ہے حفاظت کتنے قسم پر ہے ولفرز والا زربین دو قسم پر ہے ظلم ایک تو وہ حرف ہے کہ اس چیز کے اندر ہی حرض کا معنی پایا جاتا ہے اس چیز کے اندر ہی کس کا जाता پایا جاتا ہے مانا پایا جاتا ہے حفاظت کا مانا پایا جاتا ہے مثلاً گھر بنایا ہی کس لیے جاتا ہے تاکہ انسان اس میں رہ اپنی چیزیں اس میں حفاظت سے رکھ سکے کمرہ ہے جیسے کمرہ بنایا ہی کس لیے جاتا ہے تاکہ اس میں اس کی چیزیں محفوظ رہیں اسی طرح سندوک وغیرہ ہے سندوک ہوتا ہی کس لیے ہے کہ اس کے اندر چیزیں حفاظت سے رہیں تو یہاں دیکھو ہے ہی ایسے معنی جو ہے معنی پایا جاتا ہے یا دوسرا فیص ہے کسی محافظ کے ذریعے بھائی آپ نے مسجد میں چیز رکھی ہے لیکن خود بھی وہاں پاس بیٹھے ہوئے ہیں اب مسجد تو خیز نہیں ہے یہاں تو ہر ایک کو آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے لیک تو یہاں پر اب فرض اس وجہ سے ہے کہ آپ خود وہاں موجود ہیں اپنی چیز کی حفاظت کر رہے ہیں تو یہ حفظ مکان کی وجہ سے آیا یا خرف محافظ کی وجہ سے آیا محافظ کی وجہ تو دو قسم کے حفظ ہو گئے مولانا ایک خیز بالمکان ایک حرف بل حافظ, حفاظت کرنے والے کے ذریعے کتنے خیز ہوئے دو قسم کے ایک حیض بل مکان ایک خیز بل ہاف ہافز بھائی سمجھ میں آیا اور یاد رکھیے ان میں سے خیز بل مکان آلہ ہے لہذا خیز بل مکان کے ہوتے ہوئے حیض بل حافظ کا کوئی اعتبار نہیں توجہ سے سننا بھائی خیز بل مکان آلہ ہے بالمکان کے ہوتے ہوئے حیض بالحافظ کا کوئی اعتبار نہیں کیا مانا دیکھو ایک کمرہ ہے آپ کا اس میں آپ اپنا سامان محفوظ رکھتے ہیں سمجھ میں آئیے اس میں آپ اپنا سامان محفوظ رکھتے ہیں تو یہ کیا ہے فیض بالمکان ہے حیض بالمکان مکان اب آپ, آپ اپنے اس کمرے میں ایک شخص کو اپنے ساتھ لے گئے تو جب یہ شخص اندر چلا گیا تو اب اس کے لیے حرف رہا بھائی حرف تو تھا چیز محفوظ ہو یہاں تو آپ نے خود اس کو ساتھ لے گیا اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی یا نہیں دے دی تو اس کے لیے حرف نہ رہا آپ اس شخص نے اس کمرے سے اس وقت پھر کوئی چیز بھی چوری کر لی اور آپ خود بھی وہاں موجود ہیں حفاظت کے لیے تو حیض بالحافظ بھی آیا تو اب آپ بتائیے اس شخص پر کسائیت آئے گا یا نہیں آئے گا اگر دیکھا جائے حض بالمکان کے اعتبار سے تو قطر یاد نہیں کیونکہ حفظ رہا کیونکہ آپ اسے خود اندر لے گئے آپ نے اسے داخل ہونے کی اجازت دے دی اور دیکھا جائے تو حض بالحافظ ہے آپ حفاظت کے لیے خود وہاں موجود ہیں اور حض بالحافظ ہونے کی وجہ سے اب کیا ہونا چاہیے اس شخص کا ہاتھ چاہیے. لیکن میں نے اعتبار है نہیں है تو یہاں پر حیض بالمکان تھا جب حیض بالمکان ہے تو اب حض بل کا کوئی اعتبار نہیں اب وہ شخص جب آپ نے اس کو اندر لے کے آپ نے اجازت دے دی اندر آنے کی تو حیض بالمکان رہا حیض بالمکان نہ رہا اور اب حض بل حافظ کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ جہاں حض المکان ہو وہاں حیض الحافظ کا کوئی اعتبار اب کو کوئی چیز چوری کر لیتا ہے تو حض المکان اس کے لیے نہ رہا اور جب حز المکان نہ رہا تو اب کا صحیح یاد نہیں حض بل کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا ضابطہ سمجھ میں آ گیا بھائی تو کہتے ہیں جو ہے دو قسم پر ہے خیر ایک خیر ایسے لیمان کی ہی معنی کی وجہ سے ہے فی ہی جو اس چیز کے اندر ہی ہو کدوری ول بوت دور جما کی جیسے کہ گھر ہیں والبیوت اور کمرے ہیں دوسرا وحرزم بالحافظی اور حید بالحافظ حافظ ہے کسی محافظ کے ذریعے حفاظت کرنے والے کے ذریعے حفاظت کرنا فمن سارا کا من امین پر جس شخص نے چوری کر لی کوئی چیز من خیر زین کسی محفوظ جگہ سے اور غیر خیر زین یا کسی غیر محفوظ جگہ سے لیکن وہ صاحب ہوں آئندہ اس حال میں کہ اس کا مالک اس چیز کے پاس تھا اس کی حفاظت کر رہا تھا تو کہتے ہیں وجب علیہ ہل تو اس پر قطع کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا صورت سمجھ میں آ گئی کے اندر سے کوئی حرص محفوظ جگہ سے چوری کی یا ایسی جگہ سے جو حرف تو نہیں ہے لیکن مالک خود وہاں موجود جب مالک خود موجود ہے تو کون سا حرض آ گیا بالحافظ آ گیا ولاقت علامن مَنْ مِنْ سر قمن ہم اومن بی ادن علن ناصفی دفولی اور قطع نہیں ہے اس شخص پر جس نے چوری کی ہے حمام سے حمام سے کوئی شخص چوری کر لیتا ہے اس پر قطع نہیں بھائی کیوں نہیں قطع اس لیے کہ حمام خود حرض کیا ہے لیکن اس میں عام لوگوں کو داخلے کی اجازت ہوتی ہے اور جب داخلے کی اجازت ہوئی تو اب ہرز رہا اب حرض نہ رہا ایسے گھر سے چوری کی لوگوں کو اجازت دی گئی داخل ہونے کی بھائی ایسی جگہ سے چوری کی داخلے کی اجازت ہے تو لہذا اب ہاتھ نہیں کٹا جائے من المسجد بھائی اب آپ مجھے ضابطہ بتائیے ایک آدمی مسجد سے جوتا چوری کر کے لے گیا بڑا فیم کی جوتا کیا ہاتھ کاٹا جائے گا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا نہیں بھائی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ مسجد نہیں ہے اس میں ہر ایک کو آنے جانے کی اجازت ہے ہاں اگر مالک وہ جو جو تھا وہ خود پاس بیٹھا ہوا ہے جوتے کی حفاظت بھی کر رہا ہے اب وہ چورا کر لے کر گیا تو یہاں ہیز بالمکان تو نہیں تھا لیکن ہیز بل دلحافظ تھا تو اب اس کا کیا کیا جائے گا ہاتھ کٹا جائے گا تو کہتے ہیں وَمَن سَرَقَ مِنَ الْمَسْجِدِ مَتْعَانِ اور جس نے شوری کیا مسجد سے کوئی سامان وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ اس حال میں کہ اس کا مالک اس کے پاس ہی تھا خُتیعہ تو اس کے ہاتھ کٹا جائے گا وَلَا قَتَعَ لَلْسَيْفِ ذَا سَرَقَ مِمَّنْ عَضَافَهُ بھئے ایک شخص آپ کے پاس مہمان آیا مثلا اور آپ کے گھر مہمان آیا اور پھر اس نے وہاں سے کوئی چیز چوری کر لی تو کیا اس پر ختم ید ہے یا نہیں بھائی کہتے ہیں نہیں بھائی جب آپ مہمان آیا آپ اس کو اندر لے گئے تو حس آپ نے کیا کر دیا اس کے لیے خود بخود ختم کر دیا تو حضرت نہ رہا اس کے حق میں اور اب حص نہیں تو یہاں پر اب چوری پر ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا تو کہتے ہیں ولا قطا نہیں ہے مہمان پر ایزا سارا رکھا جب وہ چوری کر لے مم اس شخص سے ہو جس نے اس کی ضیافت کی ہے جس نے اس کی مہمان نوازی کی ہے وہ ایزا نا قبل فلبئی اور جب نقب لگا لے کوئی چور کسی کمرے میں کسی گھر پہ صورت یہ بھائی بھائی یاد رکھیے یاد رکھو چور قدیم ایک طریقہ تھا نقب لگاتے تھے گھروں میں کوئی آلہ وغیرہ ہوتا تھا اس کے ذریعے دیوار میں سوراخ کر دیتے تھے بھائی یا چھت میں سوراخ کر کے اندر داخل ہو جاتے اور چیز اٹھائی اور لے جاتے بھائی سمجھ میں آیا بھائی اور بڑے ماہر ہوتے تھے انسان حیران ہوتا تھا دیوار کتنی موٹی ہوتی ہے وہ اس کو چند لمحوں کے اندر ساری دیوار کو کاٹ کر اس میں اتنا بڑا سوراخ بنا دیتے کہ انسان آرام سے اندر آ سکتا ہے جا سکتا ہے حتیٰ کہ مجھے کوئی بتا رہے تھے بھائی ایک عالم دین ہی بتلا رہے تھے کہ ان کے علاقے میں ایک نقب لگانے والا اب بھی ہے لیکن اس نے توبہ کر لی ہے بھائی سمجھ تو میں توبہ کر لیا اور اب بڑا نیک ہو گیا ہے لیکن وہ خود اپنے واقعات سناتا ہے بھائی کہتے ہیں بڑی سے بڑی دیوار کو چند لمحوں کے اندر اس طرح کاٹ دیتے جیسے کوئی سمجھے کیک کو چھری سے کاٹا جاتا ہے بھئی. اتنی آرام سے ہم کاٹ دیتے اور سامان لے جاتے کم گھر والے اسی کمرے میں سو رہے ہوتے تھے ہم اندر سے سامان لے جاتے تھے بلکہ وہ نقب لگانے والا کہتے ہیں اب کہتا تھا یہ کہ میرے ساتھ اگر اب بھی کوئی شرط لگا لے ایک آدمی چارپائی پر سو جائے چارپائی کے نیچے صندوق رکھے اس صندوق کے اندر مال رکھے بھائی اور میرے ساتھ شرط لگائے کہ یہ صندوق تم نے یہاں سے نکال کر لے کر جانا ہے اور کہتے وہ چارپائی پہ کے اوپر لیٹ جائے وہ مالک اس کا اور صرف آنکھیں بند کرے سوئے بھی نہ میں آؤں گا اس سندوک کو کھولوں گا اس میں سے سامان لے کر جاؤں گا اور یہ اوپر لیٹا ہوا صرف آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اس کو پھر بھی پتا نہیں چلے گا اتنی مہارت ہوتی تھی بس دیکھا تو اجیبی بھائی, جی بھائی اب اتنی محنت کتنی محنت کی ہوگی اس کام کے سیکھنے پر بھائی لیکن بہرحال اس نے کہتے ہیں اب توبہ کر لیا اور بڑا نیک اور پرہیزگار شخص بن گیا بھائی تو یہ اس کو کہتے تھے نقب لگانا بھائی نقب لگانا اب صورت یہ ہے ایک آدمی دو چور آئے بھائی آئے اور انہوں نے ایک جگہ نقب لگائی دیوار کو کاٹا بھائی ایک اندر چلا گیا ایک باہر کھڑا ہوا ہے اندر والا گیا اس نے سامان وغیرہ قیمتی مال اٹھایا اور اس سوراخ میں سے باہر والے ساتھی کو پکڑا دیا اور پھر نکلا اور دونوں چلے گئے کہتے ہیں قطعید ہے یا نہیں کہتے ہیں دونوں پر قطعید نہیں ہے دونوں پر قطعید ید کیوں نہیں ہے کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں حرز کو توڑنا کسی کے حق میں بھی پوری طرح نہیں پایا گیا کو توڑنا کیا تھا حفاظت کو توڑنے کا کہ ایک شخص اندر جائے اور چیز کو اس جگہ سے نکال کر باہر لیا پھر کہیں گے اس نے ہر کو کیا, کیا؟ جی؟ پھر کہیں گے اس نے حرف کو توڑ دیا توڑ دیا لیکن یہاں کسی ایک نے بھی حفظ کو کامل طور پہ نہیں توڑا جو اندر گیا ہے وہ چیز کو لے کر باہر نہیں نکلا باہر نکلتا تو ہم کہتے اس نے کیا کیا ہے حرف کو توڑ دیا اس نے تو لایا اور باہر والے کو چیز پکڑا دی خود لے کر باہر نہیں نکلا اور باہر والا تو اندر ہی نہیں کیا تو اس کی طرف سے ہیز کا توڑنا نہیں پایا گیا تو کسی ایک پر بھی قطائی یاد نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو یہ مسئلہ کدوری والا چوروں کو نہ پتا لگنے پائے سمجھ میں وہ ادا نقبل لس جب نقب لگائی چور نے لس چور کو کہتے ہیں چور نے کسی گھر میں وہ دا اور اس میں داخل ہو گیا پہا قدل مالا پر نے مال کو اٹھایا وہ ناوالا ہو اور ناولا کا مانے پکڑانے پاک کے بھائی اور پکڑا دیا بھائی دوسرے کو کھاری جل جو کہ گھر سے باہر تھا پلا قطا تو ان دونوں پر قطع نہیں ہے دونوں پر قطا نہیں ہاں اس کے بجائے اگر چور اندر گیا اور اندر سے سے لا کر سامان وہ باہر اس سراخ میں سے باہر اس میں گراتا جا رہا ہے پھر بعد میں نکلا اور سامان اٹھایا اور لے کر چلا گیا کہتے ہیں اب ہے بھائی اب کیا ہے یہاں وہ خود یہ تو طریقہ ہی ان کا یہ ہوتا ہے چیز باہر ڈالتے ہیں ساری کٹ اسے لے کر باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے پھر اٹھا کر لے جاتے ہیں یہاں اخراج مال پایا گیا بھائی تو فیس توڑ دی اس طریقے اور اگر وہ سامان ڈالو مال ڈال دیا راستے میں سم خرا جفاظ پھر نکلا پس اسے اٹھا لیا اب کیا جائے گا ہاتھ کاٹا جائے گا کزا لکھا مارن بھائی ایک چور اپنے ساتھ گدا بھی لے آیا بھائی گدا بھی اندر لے آیا اور اندر لا کر اس نے گدھے پر سارا سامان لادا اور پھر اس گدے کو لے کر ہُوا لے کر نکلا تو کیا اب قطر ہے کہتے ہاں بھائی قطر یاد ہے سامان تو وہ جانور پر لادا ہے لیکن جانور تو اس کے تابے ہے یہ خود لے کر سامان گویا کے باہر نکل رہا ہے وہ قطع یاد ہے تو معلوم وہ آج کل کوئی گاڑی وغیرہ اس طرح لے کر آتا ہے اور سامان رکھتا ہے اور لے کر نکل جاتا ہے, اس کا بھی یہ ہے کہتے ہیں قدا علی کا اور اسی طرح قطع واجب ہے ادا خم اللہ آرن جب اس نے لاد دیا وہ مال کسی گدے پر وہ اور اس کو ہان کا فرجہ بس اسے باہر نکال دیا باہر لے گیا بھائی چور آئے بھائی اور ایک نے سامان اٹھایا ان میں سے ایک نے یا دو نے تو کیا صرف ان دو پر قطع ہے یا سب پر آئے گی کہتے ہیں نہیں بھائی سب پر قطع ہے اس لیے کہ چوری ہوتی ہی اس طریقے سے ہے کئی آتے ہیں تو پھر ایک دو سامان اٹھا کر لے کر جاتے ہیں باقی تو صرف حفاظت کے لیے خاص ہوتے ہیں تاکہ اگر کوئی آ جائے تو یہ کیا کریں گے مقابلہ کریں گے کہتے ہیں وہ ادا خل جماعت ان اگر, اگر اگر کسی حرز میں کوئی جماعت داخل ہوئی فتو اللہ بازا پس متولی ہوئے ان میں سے بعض پکڑ چیز لینے کے چیز لینے کے بعد متولی ہوئے یا سر انجام دینا کر لیں اس کا, معلہ, اس کا معنی اس کر لیں سر انجام دینے کے فتو اللہ بعضهم الاخذ پس سر دیا ان میں سے بعض نے اخذ کو چیز کے اٹھانے کو بعض نے سر انجام دیا وہ تھے اجمعين ان سب کے ہاتھ کاٹے گئے ومن نقبل بيتا و ادخل يده فيه و اخذ شيئا لم يقطع بھئی ایک آدمی نے ایک چور نے دیوار میں نقب لگائی اور خود اندر نہیں گیا بس وہیں سے ہاتھ اندر داخل کیا سامان اٹھایا اور چلا گیا تو کیا ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں کہتے ہیں نہیں بھائی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں ہرس کو توڑنا کامل طور پہ نہیں پایا گیا ہیرز کو تو اس نے توڑا ہے کیا کیا ہے اندر سے چیز کو لے کر چلا گیا لیکن کامل طور پر حص کو نہیں توڑا کامل حص کو توڑنا کیا تھا کہ خود اندر جاتا پھر اندر سے سامان لے کر باہر نکلتا لیکن یہ تو خود اندر گیا ہی نہیں یہیں سے ہاتھ بڑھا کر نقب لگائی ہے دیوار توڑی ہے حس کو تو اس نے توڑا لیکن کامل طور پر نہیں توڑا ہاں اور یہ حد ہے اور حد کیا ہوتی ہے شبے کی وجہ سے تو یہاں کامل حص کا توڑنا نہیں تو یہاں حد بھی نہیں تو کہتے ہیں وہ من نقب البتا اور جس نے کسی کمرے میں نقب لگائی وہ اد خلا یادا ہوفی ہی اور داخل کیا اس میں اپنا ہاتھ و اخذا شیان اور کوئی چیز لے لی لم یوقتا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا وہ ان اد خلا یادہ سندوقی و آخل المالا خط بھائی ایک آدمی نے دوسرے کا صندوق توڑا سراف کا مثلا صندوق توڑا اور اس میں ہاتھ داخل کیا پیسے وغیرہ نکالے اور لے کر چلا گیا کیا اس پر خطرے یاد ہے یا خطرے یاد نہیں کہتے ہیں ہاں بھائی خطرے یاد ہے بھائی آپ نے خود کہا تھا ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز نکال کر لے جائے تو اس پر خطرے یاد نہیں کہتے ہیں بھائی وہ مکان کی بات تھی یہ سندوک کی بات ہے مکان میں خیز کا توڑنا ہوتا ہی ہوتا کہ انسان اندر جائے اور چیز لے کر باہر نکلے اور صندوق کے اندر تو انسان نہیں جا سکتا بھئی اس میں تو ہوتا ہی کس طریقے سے ہے ہاتھ سے چیز نکالی جاتی ہے تو یہاں خیز کو توڑنا کامی طور پر پایا گیا لہذا کیا کیا جائے گا ہاتھ صورت سمجھ میں آ اسی طرح کسی نے دوسرے کے آستین سے مال لے لیا بھئی یہ قدیم طریقہ تھا آج کل تو ہم جیب بناتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا قمیض کے اندر جیب بناتے ہیں بھائی ایک یہ سائڈوں پر بنا لی یا سامنے جیب ہوتی ہے قدیم زمانے کے اندر آستین میں چیزیں رکھتے تھے آستین میں کوئی جیب وغیرہ بنائی جاتی تھی آستینوں میں آستین سمجھ میں آیا بھئی تو یہ پرانا کوئی طریقہ تھا بھئی آستینوں میں جیب ہوتی تھی چنانچہ جو زیادہ مالدار ہوتے تھے بڑے بڑے مالدار ان کی آستینیں بھی بڑی ہوتی تھیں بھر. بڑی آستین بلکہ یوں کہیں اس زمانے کا فیشن تھا بھائی بڑی آستین بناتے تھے اور ہارے کی نہیں بنوا سکتا تھے جو مالدار ہوتے وہ بڑی آستینیں فل بنا سکتے سمجھ میں آیا بھائی تو آستین کے اندر کسی نے ہار ڈالا اور اس میں سے پیسے نکال کر لے گیا کیا ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں یہ یوں کہ آج کل کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سامان پیسے وغیرہ لے کر چلا گیا کیا ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں کہتے ہیں ہاں بھائی ہاتھ کاٹا جائے گا اس لیے کہ جیب وغیرہ سے پیسے نکالے ہی کس طرح جاتے ہیں ہاتھ ڈال کر پیسے نکالتے ہیں کوئی خود انسان اندر اس کے نہیں گھستا معلوم ہوا جیب قطرے کا ہاتھ کاٹا جائے گا اگر اس نے جو جیب سے چیزیں نکالی ہیں وہ یا اس سے زیادہ مالیت کی ہیں بھائی اگر اس سے کم مالیت کی ہیں تو جیب قطرے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اگر اس سے زیادہ مالیت کی چیزیں جیب سے نکال لی تو اس صورت میں جیب قطرے کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا بھائی تو کہتے ہیں سندوقین اور داخل کیا اگر اس چور نے اپنے ہاتھ کو فی صندوق سیرفی سراخ کے صندوق میں صراف بھائی وہ جو پیسے تبدیل کرنے والا ہے منی چینجر بھائی ڈالر وغیرہ جو بدلتا ہے پیسے اس کے صندوق میں سے کوئی ہاتھ داخل کر کے چیز لے جاتا ہے بھائی ویسے یہ قید لگ آدی سیرفی سراخ کے صندوق نہیں کسی کی بھی صندوق سے چیز لے جاتا یہی حکم ہے اوی کمبھ میں گئی رہی کم کہتے ہیں آستین کو بھائی یا داخل کیا اپنا ہاتھ میں گئی رہی کسی دوسرے کی آستین میں اور مال لے لیا خواہ تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا وہ یوگتا ہو یا مین و سارقی نون ثاقم ہے مینت زندی اور کاٹا جائے گا دایا ہاتھ چور کا مینت زندی کلائی سے بھائی کلائی سے ہاتھ کاٹیں گے یہ جو ہتھیلی کلائی کے ساتھ جہاں جڑی ہوئی ہے اس مقام سے چور کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا اور داغا جائے گا سامو کا کیا معنی ہے داغا جائے گا یعنی ہاتھ کاٹتے بھائی ساتھ ہی کھولتا ہوا تیل رکھا ہوگا ابلتا ہوا تیل ہاتھ کاٹتے فوراً اس گرم تیل میں داغ دیا جائے گا تاکہ خون رک جائے ورنہ تو آپ کو علم ہے بھائی یہ اتنا خون نکلے گا وہ انسانی مر جائے گا بھائی تو یہ اب خون کا روکنا بھی ضروری تو فوراً گرم تیل یہ پرانا طریقہ تھا سمجھ میں آیا بھائی اور کوئی سورج کیونکہ آپ جانتے ہیں بھائی ہاتھ میں تو نبض ہے بھائی جو براہ راست دل سے سیدھا خون آ رہا ہے اس کو تو رفتار اتنی خون کی ہوگی چند ہی لمحوں کے اندر سارا خون نکل آئے گا بدن تو اس کو داغ دیتے تھے تاکہ خون رک جائے آج کل طور طریقے ڈاکٹروں وغیرہ کے ہیں بھائی کہتے ہیں بہت امین ساری خینی اور کاٹا جائے گا چور کا دایاں ہاتھ کلائی سے اور داغا جائے گا سان بھائی ایک شخص کا ہاتھ دایا ہاتھ کاٹ دیا گیا اس نے پھر چوری کر لی कहते ہیں اب बायां پاؤں اس کا کاٹا جائے گا کیا, کیا جائے گا دایا ہاتھ کاٹا ہے تو دایا ہی پاؤں نہیں کاٹیں گے کیونکہ پھر اس سورت میں اس طرف کا ہاتھ بھی نہ رہے گا اس طرف کا پاؤں بھی نہ رہے گا تو اس انسان کے मुमकिन چلنا ہی ممکن نہ رہے گا بھائی کیسے نہیں چلنا ممکن رہے گا بھئی دیکھو جس طرف کا پاؤں نہیں ہے اس طرف پھر ہاتھ سے لاٹھی تو کم از کم پکڑ سکتا ہے انسان پھر اس کے لیے چلتا ہے اب جس طرف کا پاؤں نہیں ہے اس طرف کا ہاتھ بھی نہ ہو تو اس طرف لاٹھی پکڑ سکتا ہے اس طرف لاٹھی بھی نہیں پکڑ سکتا تو اس کا چلنا ہی ممکن نہ رہے گا لہذا اب پاؤں کاٹنا ہے تو کس طرف والا کاٹیں گے بائیں طرف والا پھر وہ تیسری دفعہ پھر چوری کرتا ہے بھائی ایک ہاتھ بھی کٹ چکا ایک پاؤں بھی کٹ چکا لیکن پھر وہ چوری کر لیتا ہے اب کیا کیا جائے گا کہتے ہیں بس بھائی اب پھر ہاتھ یا پاؤں نہیں کاٹا جائے گا بلکہ اسے جیل میں ڈال دیں گے کیونکہ اگر اب بھی اب ہم نے ہاتھ کاٹ دیا اس کے دونوں ہاتھ ختم ہوئے کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا پکڑ نہیں سکتا کھا نہیں سکتا اور اگر دوسرا پاؤں کاٹتے ہیں تو پھر اس کے لیے چلنا ممکن نہیں رہتا لہذا اب اس کو کیا کر دیں گے جیل میں ڈال دیں گے یہاں تک کہ توبہ کر لے سمجھ میں آیا تبلیغی جماعت والوں کو بار بار بھیجیں گے انشاءاللہ بڑی جلدی اصلاح ہو جائے گی سمجھ میں آیا بھائی اللہ تبلیغی جماعت کی بڑی خدمات ہیں مولانا بڑی خدمات ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھو بہت زیادہ تو کہتے ہیں ف ان سارا اگر اس نے چوری کی دوسری مرتبہ خود یا تریسرا تو کاٹا جائے گا اس کا بایاں پاؤں ف ان سارا کا اگر اس نے تیسری مرتبہ چوری کی لم یوکتا تو اس کا ہاتھ یا پاؤں کچھ نہیں کاٹا جائے گا وہ خود لیزا کس اور اس کو ہمیشہ رکھا جائے گا جیل کے اندر یہاں أَوْ أَوْ <يُقْتَى> بھائی ایک شخص نے چوری کی اور جب چوری کی کر لے کوئی پکڑا جائے ثابت ہو جائے تو پھر کیا, کیا جاتا ہے اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے آپ اس شخص کا بایا ہاتھ پہلے سے کٹا ہوا تھا تو اب ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ ایک ہاتھ پہلے ہی کٹا ہوا ہے دوسرا بھی کاٹ دیں گے تو پھر اس کے کوئی چیز پکڑنے یا اٹھانے کی قوت ہی وہ کوئی چیز نہ اٹھا سکے گا نہ پکڑ سکے گا بھائی بایا ہاتھ کاٹا نہیں ہوا شل ہے کہتے ہیں پھر بھی یہ حکم ہے اس کے ذریعے کوئی اس سے کوئی کام نہیں لے سکتا اب دایا بھی کاٹ دیں گے تو پھر تو دونوں ہاتھ اس کے ختم ہوئے یا اس کا دایا پاؤں پہلے کٹا ہوا ہے کون سا پاؤں دایا پاؤں کٹا ہوا ہے اچھا اب کہتے ہیں نہیں اب بھی نہیں کاٹیں گے دایا پاؤں کٹا ہے دایاں ہاتھ بھی کاٹ دیں گے تو پھر اس کے لیے چلنا ممکن ہی نہ رہے گا تو کہتے ہیں وہ انکان سارے کو اشلا اور اگر چور جو تھا اس کا, وہ اس کا دایا ہاتھ شل نہیں بایاں اس کا بایاں ہاتھ شل تھا او اختا یا کٹا ہوا تھا او مکسو رجل یمنا یا وہ چور کیا تھا مکسو اور تھا یعنی اس کا دایاں پاؤں کٹا ہوا تھا لم یوک تھا اب اس کے دائیں ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا اللہ ضرور مسروخ مینگو بے تاریخ بھائی چور کا ہاتھ پیک نہیں کاٹیں گے گواہوں نے گواہی دے دی اور, <تصفح> اور آ... یا اس نے خود اقرار کر لیا چاہے خود بھی اقرار کر لے پھر بھی اس شخص کا موجود ہونا ضروری ہے جس سے اس نے چیز چوری کی تھی مسروخ وہ چیز جو چوری کی گئی مسروق مینہ وہ شخص جس سے کیا کی گئی جس کی, جس کی چوری کی گئی تو مسروق مینہ کا موجود ہونا ضروری مسروخ مینہ کا موجود ہونا بھائی اس کی موجودگی کی کیوں ضروری کہتے ہیں اس لیے کہ اس کا مال چوری ہوا ہے تو یہاں خصومت اور مطالبہ ضروری ہے کہ وہ کیا کہے قاضی کو قاضی صاحب اس نے میرا مال چورایا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے مطالبہ ضروری بغیر مطالبے کے نہیں بھائی آگے دیکھنا چند خورتیں ذکر کریں گے وہاں پر قطعید ختم ہو جائے گا قطعید آئے گا اور پھر ختم ہو جائے گا دیکھنا اگلی مثالوں میں بات آ جائے گی تو کہتے ہیں ولاقت اور سارے کو اور ہاتھ ہی کاٹا جائے گا چور کا اللہ ان یکور مصروف امین مگر کہ یہ کہ حاضر ہو جائے وہ شخص جس سے چوری کی گئی تھی جس کی چوری کی گئی تھی دیکھو جس کی چوری کی گئی تھی وہ حاضر ہو مالک کا حاضر ہونا ضروری نہیں چاہے کسی اور کا مال آپ کے پاس پڑا ہو آپ سے چوری کر کے کوئی لے گیا تو آپ کا حاضر ہونا ضروری ہے جس سے چوری کی ہو چاہے وہ مالک ہو چیز کا یا مالک نہ ہو لیکن چیز اس کے پاس کی مگر یہ کہ حاضر ہو جائے مصروف مین فیوفا سارک تھی تو وہ مطالبہ کرے کس چیز کا جو سارکے کا کہ چوری میں اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے فائنہ بہا <يُقْتَع> قاضی کے پاس گواہوں کے ذریعے چوری بھی ثابت ہو گئی اب قاضی نے فیصلہ بھی کر دیا اس چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے وہ جو جس شخص سے چوری ہوئی تھی جو مالک تھا اس نے فیصلے کے بعد وہ چیز چور کے ہاتھ بیچ دی وہی وہروقہ کو کیا اس چور کو بیچ دیا. دیا یا اسے ہبا کر دیا اور اس کے حوالے بھی کر دیا اس نے قبضہ کر لیا کہتے ہیں مولانا قطعیت ختم بھائی کیوں قطعیت ختم کیوں کہتے ہیں اسے کہ اس سے کہ خصومت ختم ہو گئی بھائی مطالبہ کرنے والا آپ کوئی ہے مجد. نہیں اس کا تو اس نے تو کیا کر لیا وہ مال چور کو ہی دے دیا اسی کے ہاتھ بیچ دیا تو اب وہ مطالبہ کر سکتا ہے ہاتھ کاٹنے کا اور یہاں پر تو مطالبہ اور خسومت ضروری تھی تو فیصلے کے بعد ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن ابھی ہاتھ تو نہیں کاٹا تو یوں سمجھا جائے گا گویا فیصلے سے پہلے ہی کیا ہو گئی خسومت ختم ہو گئی مطالبہ ختم اور جب مطالبہ ختم تو پھر تو بھی ختم یا اسی طرح قاضی نے فیصلہ کر دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے کل یا پرسوں اس کا ہاتھ کٹ جانا ہے مثلا اور وہ چیز تھی مثلا بارہ درہم ہم تھی سمجھ میں آیا چیز جو, جو وہ لے کر گیا تھا وہ کتنے کی تھی بس <تصفح> قاضی نے کیا فیصلہ کر دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گواہوں کے لیے سب کچھ ثابت ہو چکا ہے پرسوں اس کا ہاتھ کاٹنا ہے اگلے دن اس چیز کے ریٹ گرے اور دس سے نیچے آ گئے کہتے ہیں اب نہیں ہاتھ کاٹا جائے گا اب کیا ہوگا ہاتھ ہا؟ کیونکہ وہ نصاب پورا نہیں اور کم از کم کتنے میں ہاتھ کاٹنا تھا دس دن ہم نے اس کی قیمت کم ہو گئی کہتے ہیں فائن وہا بہا مینا سارے قیپ اگر ما... وہ اس مالک نے وہ چیز ہیبا کر دی چور کو اور چور نے اس پر کیا کر لیا قبضہ بھی کر لیا بہن سطور لکھا یا نہیں آپ پڑھا آپ نے بھائی دیکھا یہ قبضہ کیونکہ آپ نے پڑھا ہیبا پورا کس کے ذریعے ہوتا ہے قبضے کے ذریعے بغیر قبضے کے ہیبا پورا نہیں ہوتا اور میں نے بتایا یہ کون سی صورت ہے قاضی کے فیصلے کے بعد کر رہا ہے ہیبا بھائی تو کہتے ہیں فائن و پہلے کر لے پھر تو بطریق طریقے اولا قطع یاد نہیں آئے گا فیصلے کے بعد بھی قطع ختم ہو جائے گا انفین وها بہا مینا سارِقِ پس اگر مالک نے وہ چیز حیبا کر دی چور کو او باہ میہو یا وہ چیز بےش دی اس کو چور کو بےش دی او نقست قیمتوها عن النصاب یا اس چیز کی قیمت کم ہو گئی نصاب سے لم یقطا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ومن من سرق عیناً فقطع فقطع فيها وردها ثم عاد فسرقها صورت یہ ایک آدمی نے ایک چیز چوری کی چوری کے بعد وہ پکڑا گیا گواہوں کے ذریعے سارا کچھ سابت ہوا اور اس شخص کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا اور وہ چیز اسی طرح موجود تھی تو وہ چیز جب اسی طرح موجود ہو تو چور پر ضروری ہے کہ اب وہ واپس کرے بھائی وہ چیز واپس ہو گئی مالک کو مل گئی چور کا ہاتھ کٹ گیا پھر کچھ عرصے کے بعد اسی شخص نے پھر چوری کی اسی آدمی کے گھر اور پھر وہی چیز اٹھا کر لے گیا کیا اب ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں کاٹا جائے گا کہتے ہیں بھائی اگر چیز جیسے پہلے تھی اب بھی اسی طرح ہے تو اب ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بھائی کیوں نہیں ہاتھ کاٹا جائے گا کہتے ہیں اس لیے کہ اس چیز کی عسمت نہ رہی اس چیز کی عسمت بھائی وہ چیز محفوظ نہ رہی محفوظ نہ رہی بھئی کیسے نہیں محفوظ بھائی چور لے گیا تھا اسے یا نہیں لے گیا تھا معلوم وہ چیز محفوظ نہیں <نے> اور نیز اس پہ فیصلہ بھی ہوا چور کا ہاتھ بھی کاٹا گیا معلوم باقاعدہ وہ چیز محفوظ نہیں اس کی عسمت نہ رہی بھئی اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی چیز پھر مالک کے پاس آ گئی اب اس نے کیا کیا ہے اس کی حفاظت کر رہا ہے کہتے ہیں بھائی اگر چلو ہم نے تو کہا تومت ہی نہ رہی اس چیز کی حفاظت ہی نہ رہی وہ چیز محفوظ ہی نہ رہی لیکن اگر مان بھی لیں آپ کی بات چلو کوئی بات نہیں پھر مالک نے اس پر قبضہ کر لیا اب کیا کر رہا ہے اس کی حفاظت کر رہا ہے تو چیز کی قسمت آ لیکن شبہ آ یا نہیں آ اس چیز کی قسمت میں شبح اور حد کیا ہو جاتی ہے ادنا شبہ کی وجہ سے بھی ساخص ہو جاتی ہے لہذا اب ہاتھ نہیں کاٹا اب پاؤں نہیں کاٹا جائے گا اس کا بایاں پاؤں ہاں اگر وہ چیز بدل گئی مسلن پہلے جب لے کر گیا تھا تو وہ دھاگا تھا اور پھر جب آج ہاتھ کاٹا گیا اور چیز مالک کو واپس مل گئی اب اس دھاگے سے مالک نے کپڑا بنا لیا ہے اب لے کر جاتا ہے تو اب پھر کاٹا جائے گا پاؤں بھائی اس لیے کہ چیز ہی بدل چکی ہے وہ چیز نہ رہی اور نئی چیز بن گئی اور اس کی عسمت ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی کا آئن اور جس نے کوئی چیز چوری کی اس کا ہاتھ اس میں کاٹا گیا وار دہا پھر اس نے اور وہ چیز واپس کر دی سم آدھا پھر وہ لوٹا پا سارا کہا پھر اس کو چورا لیا وہی ہا اس حال میں کہ وہ چیز اسی حالت پر ہے لم یار تو اب اس کا ہار نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ اس چیز میں قسمت نہ رہی یا کم از کم, کم یا کم از کم شبہ ضرور آ گیا وہ ان طالا اور اگر اس کی حالت بدل گئی ہے مسلو انکانت غزل مثال کے طور پر وہ کاتی ہوئی سوت تھی غزل کہتے ہیں کاتی ہوئی سوت بھائی بھائی وہ جو اون کو چرخے پر کاٹ کر دھاگا بنایا جاتا تھا اس کو غزل کہتے تھے کاتی ہوئی سوت وہ جو دھاگا بنایا جا چکا ہے بھائی تو اگر وہ کاتی ہوئی سوت تھی فارا کا ہو اس نے اس کو چرا لیا فختیاں تو اس نے اس کا ہاتھ کاٹا گیا وار اور پھر وہ چیز اس نے واپس کر دی سم من پھر اس کو بن لیا گیا سوت کو یعنی اسے کپڑا بنا لیا گیا پہ آدھا وس سارا وہ لوٹا اور اس نے اس کو چرا لیا ختیاں اب کیا کیا جائے گا ہاتھ کاٹا جائے گا السَّارِقُ وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ فِي رَدَّهَا بھائی سورت یہ یاد رکھو جب کوئی چور پکڑا گیا اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو کیا اب وہ چیز جو چوری کی ہے وہ واپس کرے گا یا نہیں کہتے ہیں اگر وہ چیز ابھی بھی موجود ہے تو واپس کرنا پڑے گی اور اگر وہ چیز چور کے پاس ہلاک ہو چکی ہے تو اب چور پر زمان نہیں آئے گا بس ہاتھ کاٹ گیا یہی کافی سورت سمجھ میں آ بھائی اگر وہ چیز باقی ہے تو واپس کرنا پڑے گی ضروری ہے اور اگر باقی نہیں ہے کیا ہو چکی ہلاک ہو چکی تو پھر چور پر واپس کرنا ضروری نہیں ہے اس پر زمان نہیں ہے بھائی اس پر اب وہ ایزا خطار کو جب چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ولا نقاہ مسنفی یہ اور وہ چیز اسی طرح قائم تھی اس کے قبضے میں یعنی موجود تھی ردا رد تو واپس کرے گا وہ چیز وہ انکار اور اگر وہ چیز ہلاک ہو چکی ہے لم تو اس کا زامن نہیں سورج یہ ایک شخص جس نے چوری کیا پکڑا گیا قی کے پاس اسے لے آئے قاضی نے گواہوں سے سارا کچھ ثابت ہوا قاضی نے فیصلہ کر دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے قاضی کے فیصلے کے بعد وہ چور کہتا ہے قاضی صاحب یہ جو چ, چ, چ, آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں, چوری کرنے کا یہ تو میری اپنی چیز ہے میں اس کا مالک ہوں کہتے ہیں بس مولانا خطریعہ ختم قطر ید کیا ہو گیا ختم ہو گیا کیوں ختم ہوا کہتے ہیں اسے کہ آ گیا اس نے کیا کہا گواہ پیش کرنے بھی اب اس سے ضروری نہیں ہے بس صرف یہ کہہ دے کہ یہ چیز کیا ہے میری ہے میں اس کا مالک ہوں شبہ آ جا اور شبہ کی وجہ سے کیا ہو جائے کرتی ہے حد ساخت ہو جاتی وہ عزت دار صارق و ان مسرو ہو اور جب دعویٰ کر چوری کرنے والا کہ وہ چیز جو چوری کی ہے ملک ہو اسی کی ملکیت ہے سقت القتان ہو تو اس سے قطع ہو جائے گا وَإِن لَم تن اگر وہ بہین قائم نہ کرے اب اس کو گواہ پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں بس صبح آ گیا تھوڑا سا ہی بس کہ جو دیئے میرا اپنا مال ہے صبح تو آ گیا بہرحال جس درجے کا بھی آپ کہیں بس شوبہ آنے کی دیر ہے حد کیا ہو گئی اس سے آخذ ہو گئی لیکن یہ دنیاوی معاملہ یہ نہ سوچیں چھوٹ گیا چھوٹ گیا نہیں سزا جو دیر کا قاضی تازیر دے دے گا یا کچھ کرے گا یا اگر بالکل بھی چھوٹ جاتا ہے تو پھر یاد رکھیے کتنی سخت سزا ملے گی وَإِذَا خرج اب قطع طریق بھئی یعنی سارقرا کے بارے میں بتلائیں گے صاحب خدوری و عید خارا جما تم ممتنی قدیر یہاں سے بئی قطع تریق جو ڈاکو ہیں ان کے مسائل بیان کرنے لگے ہیں صاحب خدوری بئی اور یاد ق... رکھیے اس کے اندر بئی کہ قطح طریق کے اندر ضروری ہے میں نے آپ کو شروع کے اندر بتایا کہ ایسی جگہ پر ڈاکہ ڈالیں جہاں کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچ سکے بھائی جن پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ان کی مدد کو کوئی نہ پہنچ سکے پھر یہ حد آئے گی بھائی حد قطعے طریق کی کہ مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹا جائے گا بھائی اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی مدد کے لیے پہنچ سکتا ہے تو پھر یہ حد نہیں آئے گی یہ ڈاکے والی حد بئی چناتی اسی لیے صاحب قدوری نے پہلے ذکر کر دیا کہ منتحب جو ہے اس پر حد نہیں ہے منتحب کس کو کہتے ہیں جو شہر کے اندر ڈاکہ ڈالتا ہے تو ہے تو اردو میں تو وہ بھی ڈاکہ کہلاتا ہے اور شہر سے باہر راستے کے اندر کہیں بائی کسی قافلے وغیرہ کو لوٹتا ہے وہ بھی ڈاکہ کہلاتا ہے اردو زبان میں لیکن عربی میں جو شہر کے اندر لوٹتا ہے اسے منتحب کہتے ہیں اور جو جنگل میں دو راستے میں کہیں لوٹتا ہے اسے کیا کہتے ہیں قاتعہ طریق بھائی تو قاطق تریق جو ہے وہ والا ڈاکہ مراد ہے جس میں حد آیا کرتی ہے شہر کے اندر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے یہاں پولیس وغیرہ اس کی مدد کو پہنچ سکتی ہے تو یہاں پر اب حد نہیں آئے گی بھائی تاظیر ہے قاضی جو سزا دینا چاہے دے سکتا ہے تو کہتے ہیں وہ اضافہ راجا جماعت ممتن جب نکلی کوئی جماعت ممتن اس حال میں کہ وہ روکنے والے ہیں یعنی راستہ روکنے والے ہیں تو معلوم ہوا امتنا بانے منا کے ہے یہاں پر بھائی امتناع کا معنی تو رکنا ہے اور منع کا مانا ہے روکنا تو یہاں روکنے والا مانا بھائی مراد ہے جب اضافہ جماعت جب نکلی کوئی جماعت ممتا اس حال میں کہ وہ روکنے والی ہے یعنی راستہ روکنے والی ہے یعنی راستہ روک سکتے ہیں طاقت والے ہیں اور واحد یک در امتنا یا کوئی ایک شخص نکلا جو قادر ہے امتناع یعنی منا پر روکنے پر وہ قادر ہے طاقتور ہے بھائی اتنی قوت ہے اس کے پاس کہ وہ کیا کر سکتا ہے راستہ روک سکتا ہے ڈاکہ وغیرہ ڈال سکتا ہے سارے قافلے پر یا جتنے لوگ آ رہے ہیں بھائی ایک یا دو تین جو مل گئے کوئی تنہا تو ان پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے اتنا قوت والا آدمی ہے تو یہ, یہ جماعت نکلی یا کوئی ایسا شخص نکلا بھائی تو روک را روکنے پر قادر ہے یعنی راستہ روکنے پر قادر ہے بھائی مراد قوت ہے بھائی کیا مراد ہے قوت مراد ہے کوئی جماعت نکلی جو بڑی قوت والی ہے راستہ روک سکتی ہے یا کوئی ایک شخص نکلا جو بڑا قوت والا ہے راستہ روک سکتا ہے پس انہوں نے قطر طریق کا ارادہ کیا ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ کیا یعنی کسی کو بتلا بھی دیا کہ ہم ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں بھائی ورنہ ارادہ تو دل کی بات ہے کسی کو کیا پتا ہے پس ان کو پکڑ وہ پکڑ لیے گئے قبل و یکقول قبل اس کے کہ وہ مال لوٹ لیں اور ویک طلو اور قبل اس کے کہ وہ کسی جان کو قتل کریں مال لوٹنے سے پہلے کوئی قتل کرنے سے پہلے ہی وہ پکڑے گئے بس امام تو امام حاکم جو ہے ان کو جیل میں ڈالے گا تاخو تو یہاں تک کہ وہ کیا کر لیں توبہ کر لیں توبہ کا اظہار کریں بھائی توبہ کریں سورج سمجھ میں آ گئی بھائی وہ اندمان اور أَوْ مَا مَا خلاف اور اگر انہوں نے کسی مسلمان یا کسی ذمی کا مال لے لیا بتلایا برابر ہے چاہے مسلمان کا مال چھین لیں یا لوٹ لیں چاہے کسی ذمہ کا تو کہتے ہیں وہ ان اخدو مالم و أو سمین اور اور اگر انہوں نے لے لیا کسی مسلمان یا کسی ذمہ کا مال الماخود اضافی اور وہ جو مال رو ماخوذ وہ جو مال جو انہوں نے لے لیا اضاق و سیما اعلی جماعت یا خود دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں تقسیم کرنا اور جب وہ مال جو انہوں نے لے لیا ہے اگر اسے تقسیم کیا جائے ان کی جماعت پر افاق الدین تو پہنچے گا ان میں سے ہر ایک کو دس درہم اس سے زیادہ انہوں نے مال لوٹ لیا اور اتنا مال ہے کہ اگر اس کو ان پر تقسیم کیا جائے تو ان میں سے ہر ایک کو دس یا دس سے بھی زیادہ درہم پہنچتے ہیں او ما تب لوگوں قیمت ہوں یا درہم دراہیم تو نہیں لوٹے کوئی اور چیز ایسی لوٹی ہے جس کی قیمت اتنی ہے یہاں تک پہنچتی ہے کہ ہر ایک کو دس یا دس سے زیادہ درہم ملیں گے بھائی او ما تب لوگوں قیمت ذالکا یا ان میں سے ہر ایک کو دس درہم تو نہیں پہنچتے لیکن ایسی چیز ایسا حصہ پہنچتا ہے تب لوگوں قیمت ذالکا جس کی قیمت کہاں تک ہے دس درہم تک تو قطال امام و عید و ارجلاف تو کاٹ دے گا حاکم ان کے ہاتھ اور پاؤں پاؤںلا خلاف سے یعنی ایک طرف کا ہاتھ کاٹے تو دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دے گا ایک ہی طرف کے ہاتھ اور پاؤں نہیں کاٹے گا ورنہ تو اس شخص کے لیے چلنا ہی ممکن نہ رہے گا وہ ان قطل ولم یا خود مالن قطل امام بھائی پہلی صورت کیا ذکر کی انہوں نے اگر کچھ بھی نہ مال لوٹا ہے نہ کسی کو قتل کیا ہے تو کیا کریں گے ان کو جیل میں ڈالیں گے اور اگر انہوں نے مال لوٹا ہے لیکن قتل نہیں کیا تو پھر کیا کریں گے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیں گے خلاف سے اور اگر انہوں نے قتل کیا ہے مال نہیں لوٹا تو پھر کیا کریں گے کہتے ہیں پھر ان کو حد کے طور پر سب کو قتل کر دیا جائے گا بطور حد کے سب کو کیا کر دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا ماتن نے قید لگائی صاحب قدوری نے قید لگائی بطور حد سے قتل کیا جائے گا اور آپ جانتے ہیں کہ حد کے اندر کوئی معاف کرنا چاہے بھی تو معاف نہیں کر سکتا تو یہ جب بطور حد کے قتل ہے تو اب مقتول کے اولیا اگر معاف کرنا بھی چاہیں تو معاف نہیں کر سکتے وہ ان قتل نفسن اور اگر انہوں نے کوئی شخص قتل کر دیا کوئی جان قتل کر دی وہ لم یا مالن اور انہوں نے مال نہیں لیا قتل حم الامام و تو قتل کر دے گا ان کو امام بطور حد کے ان عقل اولیا او انہ لم یلطف الافم پس اگر معاف کر دیا مقول کے اولیا نے لم یلطف تو توجہ نہیں کی جائے گی ان کے معاف کر دینے کی طرف سمجھ میں آیا بھائی کیونکہ بطور حد کے قتل ہیں انہوں نے ڈاکہ ڈاک ڈاکے ڈالنے گئے اور وہ آدمی کو قتل کر کے آ گئے بھائی وہ ان قتل خز مالن فل امام اور اگر انہوں نے قتل بھی کیا اور مال بھی لیا ہے مال بھی لوٹا ہے فل امام تو امام کو اختیار ہے انشا ان شاقی ارجلا ہوں کہ اگر چاہے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دے من خلاف سے ایک طرف کا ہاتھ کٹوا دے دوسری طرف کا پاؤں کٹوا دے یہ تو کس وجہ سے تھا انہوں نے مال لوٹا ہے واقع ہوں اور ان کو پھر کیا کروا دے پہلے ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں کٹوا دے پھر ان کو قتل بھی کر دے کیا کر دے قتل بھی کر دے آؤ ہوم یہ ان کو سولی دے دے ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں کاٹ دے اور پھر ان کو سولی دے دے, دے. سولی کس طرح دی جاتی تھی ایک لکڑی زمین میں گاڑ دی جائے اور پھر اس یہ لک... آ... جو سیدھی لکڑی ہے اس پر ایک لکڑی چوڑائی میں باندھ دیں اس پر اس کے پاؤں باندھ دیں گے پھر اوپر ایک اور لکڑی چوڑائی میں باندھ کر اس پر اس کے ہاتھ باندھ دیں گے اور پھر کہتے ہیں نیزے کے ذریعے پہلے سینے پر اس کے نیزہ مارا جائے گا پھر اس کے بعد نیزے مار کر اس کے پیٹ کو فاڑ دیا جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا مقام نشان عبرت بنا دیا جائے گا تاکہ آئندہ کسی کو اس طرح مملکت میں خسا پھیلانے کی ضرورت نہ ہو پائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی امن و امان معاشرے کی سب سے قیمتی مساح ہے جس معاشرے میں امن و امان ہی نہیں ہے سکون ہی نہیں ہے وہاں کوئی کام کیسے انسان کر سکتا ہے بھائی لہذا ان لوگوں نے پوری مملکت کا امن و امان برباد کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کے ساتھ عبرت ناک سلوک کیا جائے گا اسلام کی عجیب سزائیں ہیں مولانا اتنا امن و سکون ہو جاتا ہے کوئی سوچ نہیں سکتا طالبان کی حکومت انسان یاد کرتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے وہاں جو دکاندار تھے نماز کا وقت آتا دکانیں کھلی چھوڑ کے سارے چلے جاتے پیسے نوٹ سب کچھ سامنے رکھے ہوئے ہوئے ہیں سمجھنا سراف ہوتے تھے جو پیسے تبدیل کرنے والے ہیں بھئی شیشہ لگا ہوا ہے شیشے میں ڈالر بھی پڑے ہیں پونڈ بھی پڑے ہیں ریال بھی پڑے ہیں دینار بھی پڑے ہیں اور لاکھوں کے حساب سے پڑے ہیں بھئی تھوڑے بھی نہیں بہت زیادہ اور اتنی غربت اس ملک کے اندر کے بیان نہیں ہو سکتی پھر بھی کھلے چھوڑ کے نماز کے لیے چلے گئے یہ امن و امان کہاں سے آیا یہ اسلامی سزاؤں کا اسلام کا کمال ہے مولانا اسلام کا اتنا امن و امان کہ انسان بے خوف و خطر جتنا مرضی جتنی مرضی کرنسی اور مال ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا چاہے لے جائے اور اسے کوئی خطرہ نہ ہو اس سے معاشرے کے اندر ترقی بڑی تیزی سے آتی ہے بھائی کیونکہ پیسہ حرکت میں رہتا ہے ہر شخص پیسے کو جمع پھر کوئی نہیں کرتا ہر کوئی ایک لگانے کی کوشش کرتا ہے کہیں لگاؤں تاکہ یہ بڑھتا چلا جائے جب پیسہ لگائے گا تو لوگوں کو کام ملیں گے روزگار ملیں گے بھائی سمجھ میں آیا اور اس طرح ہر غربت غریب لوگوں کی بھی بے انتہا مدد اور معاشرہ بھی بڑی تیزی سے ترقی کرتا چلا جاتا ہے جبکہ اس کے بجائے آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں بھائی آپ کی جیب میں دس ہزار روپے بھی ہوں معمولی سی رقم ہے لیکن آپ ڈرتے رہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے بینک سے آپ نکلتے ہیں کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ویسے ہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی مجھے ویسے ہی نہ مار جائے کہ یہ پیسے لے کے نکلا وہاں سے پانچ دس ہزار جیب میں ہو پھر تو آپ گھر تک کامتے ہوئے آئیں گے اور لاکھوں کی بات ہو پھر تو دل حلق میں پہنچا ہوگا سمجھ نہیں آیا تو یہ بے اس میں نانی ہے اور اس تو اس کی وجہ سے پھر سرمایہ بھی رک جاتا ہے لوگ سرمایہ باہر نہیں زیادہ نکالتے بھائی خطرہ ہے بھائی کہاں سے نکالیں زیادہ سرمایہ رکا رہتا ہے اور اس طرح غربت بڑھتی ہے لوگوں کو پیس روزگار وغیرہ کوئی چیز میسر نہیں آتی ترقی رک جاتی ہے تو یہ اسی لیے ان کی سزا بڑی سخت ہے بھائی یہ امن و امان کو برباد کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو سولی دے دی, دی جائے ہاتھ اور پاؤں پہلے مخالف قیمت سے کاٹ دیے جائیں اور پھر ان کو سولی دے دی, دی جائے گی لیکن یاد رکھیے والا نا اگر ڈاکو پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے یعنی یعنی اب اس سے حد ساخت ہو جائے گی کیا ہے ہاں اگر پکڑے جانے سے پہلے اگر ڈاکو توبہ کر لے تو حد ساخت ہو جائے گی ہاں پکڑے جانے کے بعد توبہ کرتا ہے نہیں اس کا اعتبار نہیں پھر حد آئے گی مانا پھر حد ساخت نہیں تو ڈاکو نے اگر کیا, کیا پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لی تو حد ساخت ہو گئی لیکن حقوق العباد ساخت نہیں ہوں گے اگر کسی کو اس نے قتل کیا تھا تو اب اسے مقتول کیا کی اولیاء قصاص لینا چاہیں تو وہ قصاص لیں گے اور اگر کسی کا اس نے مال لوٹا تھا تو وہ مال کیا کرنا پڑے گا واپس کرنا پڑے تو حقوق العباد ختم نہیں ہوں گے البتہ حد ساخت ہو جائے گی تو کہتے ہیں تو اگر امام چاہے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف قیمت سے کٹوا دے وقاطم اور ان کو کیا کر دے قتل کر دے اباہم یا کیا کرے ان کو سولی دے دے و انشا اقاطم و انشا اصالباہم اور اگر چاہے تو ان کو قتل کروا دے اور اگر چاہے تو ان کو سولی دے دے یعنی ہاتھ پاؤں کٹوائے بغیر ہی چاہے تو قتل کروا دے یہ بھی اختیار ہے اور چاہے تو ہاتھ پاؤں کٹوائے بغیر صرف کیا دے دے سولی دے دے یہ بھی اختیار ہے چار صورتوں میں سے امام جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے پہلی صورت انہوں نے کیا, کیا کیا کیا ہے جرم کیا ہے ان کا ماں ڈاکا ڈالا ہے مال بھی لوٹا ہے اور جان بھی لی ہے اس صورت میں امام کو چار صورتوں میں سے اختیار ہے جس صورت کو اختیار کرنا چاہے بھائی پہلی کیا صورت ہے اگر چاہے تو مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر ان کو قتل کروا دے دوسری صورت اگر چاہے تو مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کٹوا کر ان کو سولی دے دے تیسری صورت چاہے تو صرف قتل کروا دے ہاتھ پاؤں نہ کٹوائے اس کے بغیر صرف کیا کروا دے قتل کروا دے بس چوتھی صورت چاہے تو صرف سولی دے دے ہاتھ پاؤں نہیں کٹوائے صرف ویسے ہی سولی دے دی تو چار صورتوں میں سے جو وہ اختیار کرنا چاہے اختیار کر سکتا اور ان کو سولی دی جائے گی اس حال میں کہ زندہ ہوں سولی دی جائے گی سورج سمجھ میں آ زندہ سولی دی جائے گی وہ یوگ آجو بت اور پھاڑا جائے گا ان کے پیٹ کو بے نیزے کے ساتھ اِلَا یہاں تک کہ وہ مر جائے بھائی نیزے کے ساتھ کیا کر دیں گے اس کے پیٹ کو نیزے مار مار کر اس کے پیٹ کو پھاڑ دیں گے اور پھر یاد رکھیے قتل تو کر دیا لٹکا ہوا ہے ہمارا نا ان لکڑیوں پر پھر اسے فوراً اتاریں گی بھی نہیں تین دن تک وہیں لٹکا رہے تاکہ عبرت کا نشان ہو لوگوں کے لیے لوگ اس سے عبرت پکڑے پھر کسی کو اس طرح جرت نہ ہو امن کو تباہ و برباد کرنے کی بھائی تو بات صاحب کا قدوری فرماتے ہیں تین دن سے زیادہ نہیں لٹکائیں گے تین دن تک بس کولی پر لٹکا رہے پھر اتار لیں گے اس لیے کہ پھر اس کے بعد اس کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو گئی تو اب لوگوں کو تکلیف ہوگی اس لیے خط ہٹا دیا جائے ایماں یوسف رحم اللہ بڑا سخت فتوا دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں نہیں اس کو لٹکا رہنے دو یہاں تک کہ اس کا جسم ذرا ذرا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اس کو لٹکا رہنے دو بھائی تاکہ لوگوں کو خوب گڑی ہو جائے بات سمجھ میں آئی بھائی تو کہتے ہیں ولاسلبو اکثر امین سلاستی اور اصولی نہیں دی جائے گی تین دن سے زیادہ کان فبیون او مجنون او رحم محرم من علیہ سقط الحد واقین صورت یہ کہ ان ڈاکوؤں کے اندر بھائی وہ ڈاکو جو تھے ان میں کوئی بچہ بھی تھا تو بچے پر تو آپ جانتے ہیں حد نہیں آیا کرتی جب بچے پر نہیں ہے تو باقیوں سے بھی حد ساخت ہو جائے گی کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ کو دی جائے کچھ پر حد لگائی جائے کچھ پر حد نہ لگائی جائے یا ان میں کوئی ایک مجنون تھا بھائی وہ بھی ساتھ تھا ان کے تو اب سب سے حد ساخت اس لیے کہ کچھ پر حد آئے کچھ پر نہ آئے یہ درست نہیں تو مجنون پر تو نہیں آ رہی تو باقیوں پر بھی اب نہیں گی یا جس پر ڈاکہ ڈالا ہے اس کا کوئی قریبی محرم رشتے دار تھا ڈاکوں میں کیا تھا قریبی محرم رشتے دار تھا تو مولانا نا اس قریبی محرم رشتے دار پر حد نہیں آئے گی جب اس پر حد نہیں ہے تو اس کی وجہ سے اب باقیوں پر بھی حد نہیں آئے گی تو کہتے ہیں فیمقان اقیم سبین اگر ان ڈاکوؤں کے اندر کوئی بچہ تھا و مجنون یا کوئی مجنون تھا محرمین المکتو علیہ یا کوئی قریبی محرم رشتے دار تھا کس کا مکتو علیہ کا یعنی جس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے سا قتل حدوان الباقین تو باقیوں سے بھی حد کیا ہو جائے گی ساخت ہو جائے گی وہ سار القتل اولیا اور منتقل ہو جائے گا قتل اولیا کی طرف حد تو ساقت ہو گئی لیکن قتل کیا یا نہیں کیا قتل تو کیا ہے تو بطور قتل کے بطور حد کے جو قتل تھا وہ ساخت ہوا آپ نے پیچھے پڑا تھا بطور حد کے کیا کرے گا امام ان کو اگر انہوں نے کسی کو قتل کیا تو پھر ان کو بھی بطور حد کے قتل کیا جائے گا یعنی ابا مقتول کے اولیاء بھی معاف کرنا چاہیں تو ماں لیکن یہاں بتائیں اگر بچہ ہے مجنون ہے یا قریبی محرم رشتہ دار ہے تو حد تو ان سے ساخت ہو گئی لیکن اب وہ حقوق رہی ابھی بھی باقی ہیں اب مقتول کے اولیا کی طرف معاملہ سپرد ہو جائے گا وہ چاہیں تو اس سے لیں ان سے خساس لے لیں وہ چاہیں تو ان سے خساس لیں چاہیں تو انہیں کیا کر دیں معاف کر دیں تو کہتے ہیں وہ سار القتل اولیا قتل ہو جائے گا مقتول کے اولیاء کی طرف ان شا ق اگر وہ چاہیں تو قتل کر دیں ان کو وہ ان شا آفا اور اگر چاہیں تو معاف کر دیں ان باشر القتل واہدم مین ہم اجری کا بادشر مباشرتن کے معنی ہیں سر انجام دینا وہ ان باشار وَاحِدٌ واحد مین ان داخوں میں سے قتل تو ایک آدمی نے کیا ہے ڈاک سب نے ڈالا قتل ان میں سے ایک نے کیا ہے تو اب کیا کریں گے کیا صرف اس ایک کو قتل کریں گے یا سب کو کہتے ہیں بھائی سب کو قتل کریں گے کیونکہ سارے ایک دوسرے کے مددگار ہیں یہ دوسرے مددگار نہ ہوتے تو وہ ایک بھی قتل نہ کرتا بھائی تو کوئی ایک بھی قتل کر دے ساروں کو قتل کیا جائے گا باشار القت واحد اور اگر سر انجام دیا ہے قتل کون میں سے کسی ایک نے اجری القتل على جماعتهم تو جاری کیا جائے گا قتل کون کی پوری جماعت پر چلیے بس مولانا سلام